الحمد <سؤال> لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا كان رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ السلّ علّہ محمد امال علی محمد قم صلی تعلیٰ ابراہیم والا عل ابراہیم انحمید المجی اللہ مبارک علام محمد مالا علی محمد قمارک اعلیٰ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے اللہ خلق اللّہ الزی الارض صبہ یا تنظر الامر ہن اس آیت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ الز خلا کا صبا سماوات من الرض مثلاََ فرمائے میں سب آرزین جس طرح اللہ نے سات آسمان بنائے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے سات زمینیں بھی بنائی ہیں یہ مثلہن ہن اور ہن میں سماوات اور عرضین زمین اور آسمان کی مماثلت بیان کی ہے ان کی مماثلت کئی چیزوں میں ہے ایک تعداد میں ہے کہ جیسے آسمان سات ہیں تو زمینیں بھی ساد ہیں اور ایک اوپر اور نیچے ہونے میں ہے کہ جیسے ایک آسمان ہے دوسرا اس کے اوپر ہے تیسرا اس کے اوپر ہے اسی طرح ایک زمین نیچے ہے دوسری اس پر ہے تیسری اس پر ہے چوتھی اس پر ہے تو یہ مماثلت بیان فرمائی گئی ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ پورا مجمور سمجھایا کہ آسمان ہے اور اس کے اوپر آسمان ہے جن کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت کا سفر ہے پھر اوپر آسمان ہے ان دونوں کے درمیان بھی پانچ سو سال کی مسافت کا سفر ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ زمین ہے اور اس کے نیچے زمین ہے اور دونوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت کا سفر ہے تو سوریہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا آسمان پھر آسمان پھر آسمان پھر آسمان سات آسمان اور اوپر عرش بھی ہے اسی طرح آپ نے سمجھایا کہ ایک زمین دوسری زمین تیسری زمین سات زمینیں ہیں اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ جامعہ ترمدیک اور مصرد احمد میں روایت موجود ہے کہ لو انکم کم اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تم جیسے پانی نکالنے کے لیے کنویں سے ڈول ہوتا ہے اگر یہ تم لٹکاؤ لو انکم دلّئی اگر یہ تم ڈول لٹکاؤ اور یہ نیچے پھینکو ساتویں زمین تک لہابا تھا تو یہ بھی اللہ کے پاس ہی جائے گا یہ ہمارے سوال العرش کے مسائل میں دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر موجود ہے حدیث پاک بڑی تفصیل سے موجود ہے خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سات آسمان ہیں اسی طرح سات زمینیں ہیں فی کل عرض نبی کا نبی کم ہر ایک زمین میں ایسے نبی ہے جیسے تمہارا نبی ہے بہ آدموں کا آدمی کم ایسے آدم ہیں جیسے تمہارا ہے و نوح کا نوح اور ایسے نوح علیہ السلام ہیں جیسے اس زمین کے نوح ہیں و ابراہیم کا ابراہیم اور اسی طرح ابراہیم ہے جیسے یہاں پر ابراہیم ہے و عیسیٰ کا عیسیٰ اور اسی طرح عیسیٰ جیسے اس زمین کے اندر علیہ السلام ہے اب یہاں سے ثابت ہوا کہ ہر زمین میں ایک آدم بھی ہے ایک ابراہیم بھی ہے ایک موسی بھی ہیں اور ایک عیسیٰ بھی ہیں علیہ السلام ہر زمین پر انبیاء ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب ہر زمین پر ایک نبی ہے اسی طرح ہر زمین کا ایک آخری نبی بھی ہے جنہیں محمد کہتے ہیں تو اب ان میں سے آخری محمد کون سے ہوں گے پہلی زمین والے دوسری والے تیسری والے چوتھی والے پانچویں والے چھٹی والے یا خاتم النبیین کون ہیں یہ حدیث پاک ہے جس پر یہ اشکال تھا اور اس حدیث پاک پر بظاہر اشکال ہوتا تھا کہ یہ حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے خلاف ہے قرآن کریم میں ہے ماں کان محمد الباحدال النبیین یہ خاتم النبیین حضور کی ذات ہے احادیث میں ان خاطم النّبی اللہ نبی ابادی میں خاتم النبیین ہوں تو جب ہر زمین پر ایک خاتم النبیین ہے تو حضور پر خاطم النّبین کیسے ہوئے تو یہ حدیث بظاہر حدیث خاتم ختم نبوت کے منافی ہے اس لیے جب یہ روایت آئی تو بہت سارے حضرات نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اثر ہے ہی نہیں بلکہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے بس اسرائیلیات میں سے ہے اسرائیلی قول ہے عبداللہ بن عباس کی حدیث میں انکار کر دیا حضرت رحمتہ اللہ نے اس پر رسالہ لکھا یہ دیکھو اس کا نام کیا رکھا تحزیر الناس من انکار اثر ابن عباس تحزیر الناس من انکار اثر ابن عباس پوری اس پر کتاب لکھ دی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اثر کے انکار سے لوگوں کو ڈرانا یہ دایا گیا ہے کہ صحابی کے اثر کا انکار نہ کرو حتی عبداللہ بن حضرت مولانا قاسم رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آل و سنت والجماعت ہیں اہل رفق ہم رافضی نہیں ہیں رافضیوں کا کام ہے صحابی کی بات سے انکار کر رہا جب ہمارے ہاں صحابہ کا خوف اور فی الحجت ہے تو انکار کیوں کرے اشکال صرف یہی تھا کہ اسے اس نبوت والی حدیث کے خلاف مضمون ثابت ہو رہا ہے تو میں اس کا معنی ایسا بیان کرتا ہوں کہ جس سے ثابت ہوگا کہ اس حدیث سے خاتم النبیین کی تائید ہوتی ہے تردید نہیں ہوتی تو یہ حدیث جب معید ہے اس حدیث کے لیے تو معیدات کے انکار تھوڑے کرتے ہیں اب حضرت فرماتے ہیں کہ کم فہم اور سوئے فہمی تمہاری ہے کہ تم حدیث کا معنی نہیں سمجھے اور انکار عبداللہ بن عباس کے اثر کا کر دیا حضرت آگے فرمائیں گے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کا جو اثر ہے یہ جو آپ کا ارشاد ہے یہ دیکھنے میں وقوف ہے در حقیقت یہ مرفوع ہے دیکھنے میں موقوف ہے در حقیقت یہ لیکن نا ایک قول فیل تقریر ہے نبی کا اسے کہتے ہیں حدیث سے مرفوح ہے ایک کول فور تقریر ہے صحابی کسے کہتے ہیں حدیث موقوف ہے اور ایک قول فیل تقریر ہے تابی کا اسے کہتے ہیں حدیث مکتو ہے سر ہیں یہ دیکھنے میں صحابی کا قول ہے لیکن در حقیقت حدیث مرفوع ہے کیوں اس لیے کہ قول صحابی جو غیر مدرک ملک ہو وہ حکمن مرفوع ہوتا ہے تو یہ مرفو ہے موقوف نہیں ہے تو ہم مرفو بات کا کیسے انکار کر دیں اب بات سمجھ آ رہی ہے اب حضرت دوسری بات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وہ ہے جس کو حضرت امام بہتی نے صحیح فرمایا ہے تو جب حدیث صحیح ہو اور غیر مدرک قیاس ہو تو حکمر مرفو ہوتی ہے ہم انکار کیوں کریں اور تیسری بات فرمائی کہ لوگ کہتے ہیں یہ ساز ہے حدیث ساز بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے شاد اور صحت دونوں جمع ہو سکتی ہے کیوں شاد کے معنی دو ہیں ایک شاد کا معنی یہ ہے اس حدیث کا راضی سکہ نہیں ہے ہم شاد کہہ دیں ایک یہ کہ راضی سکہ ہے لیکن سکاط کی مخالفت کرتا ہے سب شاد کہہ دیں تو یہ فرماتے ہیں جب مخالفت ہوگی تو پھر شاد بنے گی نا تو جب سکاط کی مخالفت ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ کون سا شاد ہے جس کا آپ انکار کر دیں اس لیے یہ حدیث ایسی ہے کہ جو سکاعت کے مخالف ہیں نہیں لیکن ماں نہ سمجھنے کی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اس پیدا ہوئے اب حضرت اس پر گفتگو فرمائی ہے اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے خاتم النبیین کا معنی سمجھے ماکان محمد الباحد ملکم ولاک رسول اللّہ خاطم النبی پہلے خاتم النبیین کے معنی پر ہم بات کرتے ہیں اور پھر اس حدیث کے معنی پر بات کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ حدیث عقل کے مطابق تھا پھر پتہ چلے گا کہ یہ سقاط کے مخالف ہے یا موافق ہے پہلے اس آیت کا معنی سمجھے اب حضرت فرماتے ہیں ماں کان محمد الباحدال بلاک رسول اللہ وخاطم النبی جین اس آیت میں تین جملے ہیں ماں کان محمد البا احدال نمبر دو بلاکر رسول اللہ نمبر تین وہ خاطم النبی اب حضرت فرماتے ہیں اگر آپ یہاں پہ معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا آخری نبی اور رسول کا معنی اللہ کے رسول اور خاتم خاطم البنگ آخری نبی تو یہ دو جملے وہ ہیں کہ جن کا ما قبل پہ عطف ہے لیکن بے ربط ہے اب ان کا جوڑ نہیں بنتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم بالغ آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ٹھیک ہے ठीज़? لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور ان کا اپس میں جوڑ گیا ہے خاتم النبی کا معنی یہ کریں کہ حضور آخری نبی ہیں بس باپ تو کسی بالک کے نہیں ہیں اور لیکن آخری نبی ہیں فرماتے ہیں مستدرک اور مستدرک منہوں میں اطراک ایسا ہے جو بے ربط ہے اس لیے مانا ایسا بیان کریں کہ دونوں جملوں کا اپس میں ربط بھی تو ہو نا دونوں, دونوں جملوں کا اپس میں ربط بھی تو ہو مشرقین مکہ تانہ دے رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا تو باپ کا مشن اولاد لے کر چلتی ہے جب اس کی اولاد نہیں ہوگی تو اس کا مشن چلے گا کیسے اللہ پرماتے یہ ہی رسول ہیں اور آخری نبی ہیں رسول ہیں تو ان کے سوال کا جواب تو نہ ہوا نا ان کا سوال کیا تھا کہ آپ کی اولاد فوت ہو گئی ہے تو اس کا مشن چند دنوں کی بعد ختم ہو جائے گا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ رسول ہے تو مشن لے کر چلے گا کون کاسٹ تو لے کر اولاد چلتی ہے اولاد ہے ہی نہیں تو کون لے کر چلے گا اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول تو ہیں لیکن دنیا کا ضابطہ ہے کہ مشن اولاد لے کر چلتی اس کی تو ختم ہو جائے گی تو کچھ دنوں بعد بات ختم ہو جائے گی نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹا نبی بنے گا نہ بیٹا ہوگا اور نہ ہی بیٹا نبی بنے گا تو جب اس کا بیٹا ہے ہی نہیں بیٹا نبی بنے گا نہیں تو مسلم چاندی لباس ختم ہو جائے گا اب اس کا ربض کیسے ہوگا کہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں ایک بات تو یہ سمجھ. اس لیے فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنیٰ آ جائے تو آج کے جملوں کا آپس میں ربط بھی ٹھیک ہو جائے گا اور حدیث ابن عباس کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا اب پہلے حضرت نوطی رحمتہ اللہ علیہ نے لفظ خاتم النبیین پر بات کی ہے اچھا اس پوری کتاب میں دو جملے ہیں جو قابل اعتراض ہیں جس پر لوگوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے دو جملے ہیں جب ہم خاتم النبیم کی تقریر کریں گے تو اس تقریر کے درمیان دونوں جملے آ جائیں گے پھر وہاں جا کر میں اس پر وضاحت کروں گا کہ اس کا جواب کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے حضرت نے ایک جہاں پر گفتگو کی ہے میں صرف بتا دیتے اعتراض کن جملوں پر ہے آگے بات کریں گے امبیا اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بس اوقات بظاہر امتی مساویر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں یہ حضرت کا جملہ اعلی بدت یا قابل اعتراض ہے قید فرماتے ہیں عمل میں امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے یہ کہتے ہیں امت نبی سے بڑھ نہیں سکتی تو یہ کہنا امتی نبی سے بڑھتا ہے یہ پیغمبر کی توہین ہے ایک یہ جملہ ہے اس پر جا کے میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا لیکن پھر اضرا ذیل نشین فرما لیں دوسرا جس پر اعتراض کرتے ہیں بلکہ اگر بلفرض بعد زمانۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا یعنی کہ حضور کے بعد جو نبی آ بھی جائے تو پھر بھی حضور خاتم النبیین جی ہی رہیں گے اس پر عالبید اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی کے بعد نبی آنے کے قائل ہیں اور فرماتے کہ نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں پھر بھی فرق نہیں پڑتا تو یہی بات تو مرضی کہتے ہیں کہ مرزا کے آ جانے سے بھی حضور کی خطم کوئی فرق نہیں پڑا یہ نروتی فرما رہے ہیں تو مرزا کا دیا کی بات ایک ہی جیسی ہے یہ ہیں دو اعتراض اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا اعتراض سمجھ آگے تحزیر الناس عدیف سے اتنے عباس کی وضاحت ہے اس وضاحت میں دو عبادتیں ایسی ہیں جو عالبی تک یا قابل اعتراض ہے پیسے حضرت کی بات کرتے ہیں اور پھر دو باتوں کے اعتراض کے جواب دیتے ہیں اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات اچھی طرح سمجھیں الفرماتے ماں کان محمد الباحدم ولاک رسول اللّہ و خاطم النبی یہاں اللہ رب العزت نے خاتم النبی کے لفظ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح کے طور پر بیان فرمایا ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ سلم کا کی مدح بیان کی گئی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور کا زمانہ سب سے آخری زمانہ ہے اگر ہم اللہ کے نبی کا زمانہ آخری زمانہ مانیں اس آیت کی وجہ سے تو یہ اللہ کے نبی کی مدا نہیں ہے تب کے پہلے عبارت سن لیں فرماتے ہیں عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بہی معنیٰ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تخر زمانے میں غذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مداح میں بلا کے رسول اللہ و خاطمین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے اگر آپ خاتم النبیین کو حضور کا وصف مانتے ہیں مدع مانتے ہیں تو یہ مدہ بنتی نہیں ہے کیوں کسی چیز کا آخر میں ہونا یہ اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہوتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صحابی ہیں اب صدیق اکبر کے بعد سوا لاکھ صحابہ نے کلمہ پڑھا تو بعد میں آنے والے کیا ابو بکر صدیق سے مقام میں بڑھ گئے ہیں بالکل نہیں بڑھے اچھا یہ حضرت نے مثالیں دی ہیں اس میں اسی طرح دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کتنے نبی آئے ہیں تو نبی پاک سلم کو چھوڑ کے حر ابراہیم السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ مقامی ابراہیم السلام سے بڑھ گئے ہیں تو بعد میں آنا مدع کیسے ہے حرش عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولی ہیں اور ان کے بعد کتنے اولیاء آئے ہیں تو بعد میں آنے والے اولیاء ولایات میں شیخ عبدالقادر جیلانی سے بڑھ گئے تو حرض فرماتے ہیں بعد میں آنا یہ کوئی مدع کی دلیل تو نہیں ہے ہم نے کہا حضور آخری نبی ہے تو یہ افضلیت کی دلیل کیسے بنے گی یہ حل رہے ہیں کہ تقدم تأر زمانے میں بزاد کچھ فضیلت نہیں ہے کسی آدمی کا بعد میں آنا یا کسی آدمی کا پہلے آنا یہ کوئی فضیلت کی وجہ نہیں اس کی وجہ کچھ اور ہوگی آپ دیکھیں یہاں پر بالکل ایک آدمی کا ہمارے دورہ تحقیق الم... دورہ تحقیق المسائل میں رقم الجلوس کا رول نمبر ایک ہے اور ایک کا بالکل آخر میں ہے آپ بتاؤ جس کا رقم الجلوس ایک ہے وہ آخر والے سے افضل ہے پرچے میں فیل ہو گیا تو رقم الجلوس ایک یا کلاس میں پھر بھی نہیں آتا آتا ہے اور آ کر سو جاتا ہے تو صرف اس کا پہلے یا نفسر ہونے کی دلیل ہے بات سمجھا رہی ہے ایک آدمی کا رقم الجلوس تو آخر ہے داخلہ اس کے سب سے آخر میں ہے امتحان لو تو اول ہے اب اس کا آخر میں آنا کیا اس کے بکار ہونے کی دلیل ہے سر فرماتے ہیں محض پہلے یا محض بعد میں ہونا یہ کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے یہ آنے علم سمجھتے ہیں اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر خاتم النبیین کا مانا گیا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں خاتم النبیین کو یہ بطور مدا کے نہیں لائے میں فرماتے ہیں پھر لائے کیوں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں ایسی بات آنا جس کا فائدہ ہی کوئی نہ ہو یہ مقام مد نہیں بس ویسی حضور کی اس سے ذکر کر دی ہے فرماتا ویسے ذکر کرنی تھی تو صفات تو اور بھی ہیں یہ اس وصو کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا آتی صفات تو اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری ہیں اب یہ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے خاتم النبیین کا معنی سمجھیں تاکہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ اللہ کے نبی کا وصف ہے اور یہ اللہ کے نبی کی مداح ہے لیکن اب خاتم النبین ہونا یہ مدع کیسے بنے گی جب خاتم النبین کا معنی صحیح بیان کریں گے تو مدع بنے گی اور صحیح بیان نہیں کریں گے تو پھر سمجھ بھی نہیں آئے گی حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں اور یہ آپ کی مداح کیوں ہے مداح کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب نبیوں پر وہی نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ پر بھی وہی نازل ہوئی پہلے انبیاء کی وحی کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا اور ہمارے پیغمبر کی وحی کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اننا نقل و نزل نہ ذکر و ان لہو الحاق کہ ہم نے آپ پر جو وہی نازر اس کی حفاظت ہم خود کریں گے تو پہلے نبیوں پر وحی آئی اور وہی کی حفاظت کا وعدہ نہیں تھا تو نبی گیا تو وہی قدر لوگوں نے خلتبل کر دیا اپنے طرف کچھ باتیں ملا دی جیسے تو رات جیل کے ساتھ ہوا تو جب اور نبی کی حاجت پیش آ گئی اور جب اللہ کے آخری نبی کی اس وحی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی تو نبی تو آتا ہے وہی لے کر اب اس وحی نے محفوظ رہنا تھا لہذا بعد میں کسی اور نبی کی ضرورت ہے بازو نے وجہ یہ بیان فرمائی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ وجہ بنتی نہیں ہے اب علم دیکھیں عضرت تھا بنتی کیوں نہیں ہے پھر اس میں اگرچہ اللہ کے نبی کا کی عظمت بیان کی ہے لیکن اصل عظمت وہی کی ہے حضور کی نہیں ہے اصل عظمت کس کی, کی ہے کیوں جب وہی محفوظ ہو گئی اب اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے تو اصل عظمت وہی کیوں ہوئی ہے حضور کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ہے کہ آپ پر آنے والی وہی محفوظ ہو گئی لیکن آپ کے بعد نبی کیوں نہیں آ رہا اس لیے کہ وہی محفوظ ہے اب وہی کی عظمت بلا واسطہ ہوگی اور اللہ کے نبی کی عظمت واسطہ وہی محفوظ ہوگی تو فرماتے ہیں سلمان تو ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن ایسی نہیں ہے جس میں حضور کی عظمت مزید دکھ رہے اس سے وہی کی عظمت بلا واسطہ معلوم ہو رہی ہے اور حضور کی عظمت واسطہ وہی محفوظ ہو رہی ہے اس لیے یہ بات بنتی نہیں ہے بعض حضرات نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ پاک نے جو نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا کہیں تو ختم کرنا ہی تھا نا کہیں تو ختم کرنا ہی تھا اگر اللہ پاک کہیں ختم خود نہ فرماتے تو بہت سارے ایسے لوگ جو نبی نہ ہوتے وہ کہتے میں بھی نبی ہوں میں بھی نبی ہوں تو یہ فطروں کا دروازہ کھلتا اور مدعیان نبوت کا سلسلہ چلتا رہتا اللہ نے فطروں کا دروازہ بند کرنے کے لیے اور مد نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے کہ کوئی دعویٰ نہ کر سکے میں نبی ہوں اللہ نے ایک نبی آخری بنا دیا یہ بتانے کے لیے کہ اب جو دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں ہوگا میں نے ان پر نبوت ختم کر دی سلسلہ نبوت جو شروع فرمایا کسی پر تو ختم کرنا تھا نا یہ ختم کیوں کرنا تھا تاکہ فطروں کا دروازہ بند ہو جائے تو اللہ پاک نے کسی پہ ختم کرنا تھا وہ حضور پہ ختم فرما دیا حضر فرماتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی اللہ کے نبی عظمت جتنی کھلنی چاہیے کھل نہیں رہی کیوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصد ہے صد فتن اور اس کا ذریعہ کون ہے اللہ کے نبی تو اصل عظمت فتنوں کے دروازے کے بند ہونے کی ہوئی نا اللہ کے نبی تو اس کا ذریعہ ثابت ہوئے اس لیے یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں بدل جس کو قبول کر لیا جائے حضرہ علوم دیکھیں فرماتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ حضور آخر نبی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساران صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء اللہ رب العزت پیغمبر کے جان ساران کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں تک میرے نبی کے دین کو لے کر جاتے ہیں اور کتنی وفا کرتے ہیں اور پیغمبر کے وارث نبی کے دین کا کام کیسے کرتے ہیں یہ تبھی ہو سکتا تھا جب نبوت ختم ہو جائے اگر نبی آتا ہے رہتا تو پھر صحابہ دین کہاں لے کر جاتے وہ اتنی بڑی قربانی نہ ہوتی چونکہ نبی صاحب تھے اور پیغمبر کے وارث دین کا کام کیسے کرتے ہیں علماء کے امتحان نہ ہوتا کیونکہ نبی خود موجود تھے تو اللہ نے حضور کو آخری نبی بنا دیا تاکہ پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کھل کر سامنے آئے کہ انہوں نے حضور کے جانے کے بعد کیسے وفا کیا اور علماء جو نبی کے بارش ہیں ان کی عظمت کھل کر سامنے آئے کہ باوجود سے اب نبی وجود نہیں ہے لیکن دیکھو کہ رمبر کے بارشوں نے کیسے کام کیا ہے تو ان کی عظمت تب ہی کھل سکتی تھی نا جب حضور دنیا میں نہ ہوں اگر نبی آتا رہے تو پھر عظمت کھل کے سامنے آتی نہیں ہے حضور ماتے یہ بھی تو کام مزہ نہیں ہے کیوں اس میں تو در حقیقت صحابہ کرام رام اور علما کی عظمت بیان ہوئی نا اگرچہ صحابۂ کے کی صحابیت اور علماء کا علم صحابہ کی عظمت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا پرتو ہے یہ اللہ کے نبی کا فیض ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن جو اصل بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہ بتانا کہ صحابہ کتنے عظیم ہے یہ تو نہیں بتانا کہ حضور کتنے عظیم ہے اس میں بھی پیغمبر کی عظمت نظر آ رہی ہے لیکن بل واسطہ بلا واسطہ نہیں ہے اس لیے فرماتے ہیں یہ بات بھی دل کو نہیں لگتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور خاتم النبیین النبی اور آپ کی یہ مداح کیوں اس لیے اللہ نے فرمایا الم اکمل دین اکم اطمۃم نعمت دینا جو دین الآدم سے چلتا چلتا حضور تک آیا اب یہ دین بالکل کامل اور مکمل ہو گیا نبی تو آتا ہے اللہ سے دین لے اور امت کو دے جب دین کامل ہو گیا اب بعد میں کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے دین کامل ہو گیا اب کو نبی آئے گا تو نیا دین تو لائے گا نہیں اب کو آئے گا تو دین میں اضافہ تو کرے گا نہیں جتنا دین چاہیے تھا اللہ نے کامل کمبل حضور پہ فرما دیا اس لیے آپ بھی ختم فرما دی ہے کہ دین کامل ہو گیا اب نبی کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں اس میں بھی تو عظمت دین کی ہوئی نا نبی آتا ہے دین کے لیے جب دین کامل ہو گیا نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میں بے شک مدع حضور کی ہے کہ دین کامل حضور لے کر آئے ہیں لیکن اصل عظمت دین کامل کی ہوئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکستی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی دل کو لگتی نہیں ہے یہ جی چار وجوہ بیان کی جاتی ہے اس میں رسول کی مدع جیسے کھلی چاہیے بھی کھل نہیں میں کہتا ہوں ایسا معنی بیان کرو کہ جس میں خاتم النبی ہونے سے اللہ کے نبی کی عظمت کھل کر سامنے آئے اور باقی ساری چیزیں جی درجے ثانیہ میں جائے اس لیے حضرت فلماتے ہیں کہ خاتم النبیر ہونے کی بعض لوگوں نے قلت بیان فرمائی ہیں کسی نے علت بیان کی اس لیے کہ وہی کی حفاظت کا وعدہ ہے وہی محفوظ ہے نبی کی ضرورت اب یہ علت خاتم النبیر ہونے کی آخر ماتے بازوں نے خاتم النبیر ہونے کی علت کیا بیان کی کہ چونکہ کسی کو آخر نبی بنانا تھا تاکہ فطروں کا دروازہ بند ہو جائے تو حضور کو خاتم النبیر بنا دیا علت اس کی کیا ہے صد فطل و کی بندش اور کسی نے کہا جی حضور خاتم النبیین ہیں اس کی وجہ تاکہ صحابہ رام کی عظمت کھل کر سامنے آئے اور علماء جو وارثین لبوت ہے ان کی عظمت کھل کر سامنے آئی یہ علت ہے کسی نے کہا جی حضور خاتم النبیین ہیں اس کی علت ہے کہ دین کامل ہو گیا حد فرماتا ہے یہ علت ہے لیکن چار علتیں جنہیں علل کہتے ہیں تو لوگوں کی نکاح علل پر گئی ہے اور میں نے علت اللل تلاش کی ہے میں نے علت تلاش کی ہے میں نے ان علتوں کی بھی علت تلاش کی ہے آپ اس کو میں رکھیں گے تو پھر دیکھیں خاتم النبیین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسے کھل کر سامنے آتی کتنی بات سمجھ آ گئی اب حضرت کی گفتگو سنیں حضرت فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے نبوت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نبوت ذات اور ایک ہے نبوت بل ارض ایک ہے نبوت ذات اور ایک ہے نبوت بل ارض باقی انبیاء کی نبوت نبوت بل عرض ہے اور ہمارے پیغمبر کی نبوت نبوت ذات ہے اور ذات اور بل عرض میں فرق یہ ہے کہ بالعرض جہاں سے شروع ہو وہی جا کر ختم ہوتی ہے حضرت کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بالعرض کا قصہ یہ ہے کہ جہاں سے شروع ہو وہاں ختم ہوتا ہے نہیں اس لیے کہرو کہ حضرت کے الفاظ آپ کے ذہن میں رہیں بالعرض جہاں سے اس کا قصہ شروع ہوتا ہے وہیں جا کر ختم ہوتا ہے تفسیر اس کی جماعت کی یہ ہے کہ مصعوب الارض کا قصہ مصوب ذات پر ختم ہو جاتا ہے جیسے مصعوب الارض کا وقت مصوبات سے مقت سب ہوتا ہے مصوب ذات کا وص جس کا ذاتی ہونا غیر مقت سے ملن ہونا لفظ بھی ہی سے مفہوم ہے کسی غیر مقت سب پر مستعد نہیں ہوتا مثال درکار ہے تو لیجئے یہ چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آنی اس لیے میں کتاب بند کر کے چل رہا ہوں کہ آپ آسانی سے سمجھ ہے آپ از پرماتے ہیں مصعب العرض جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں جا کر ختم ہوتا ہے حضرت اس کی مثال بھی ہے کہ جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہے اس کے چمکنے سے زمین بھی چمکنا شروع ہو جاتی ہے تو صورت کی روشنی بھی ہے بغیر کسی واسطے کے اس کو اللہ سے ملتی ہے اور زمین کی روشنی صورت کے واسطے سے ہے اب ہم کہیں گے صورت کی روشنی یہ بے ہے اور زمین کی روشنی بل عرض ہے اور بال ارض تک بالعرض کا ضابطہ یہ ہے کہ جہاں سے شروع ہوگا وہیں جا کر ختم ہوگا اب سورج نکلتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو زمین کے اوپر روشنی ختم ہو جاتی ہے اب یہ روشنی ختم نہیں ہوتی سمٹ کر واپس سورج میں چلی جاتی ہے تو ہمارے نبی خاصم النبی نے اس کا ماننا یہ ہے کہ آپ کی نبوت ذات بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بواسطہ حضور پاک بالعض ہے لہذا ہمارے نبی سے ان کی نبوت نکلی ہے اور ہمارے نبی پر آ کر نبوت ختم ہو گئی ہے تو خاطم النبین کا معنی یہ ہے کہ نبوت چلی بھی حضور سے ہے اور ختم بھی حضور پر چلی بھی حضور سے اور ختم بھی حضور پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں اب آپ ساری باتیں ذہن میں رکھ لیں حضور خاتم النبیین نے کیوں اس لیے کہ وہی کی حفاظت کا وعدہ تھا اور وہی محفوظ ہوگی اب سوال یہ ہے وہی کس پر آتی ہے نبی پر نا تو وہی کی بنیاد کیا ہے نبوت تو باقی انبیاء پر وہی تو آئی ہے اور ان کی نبوت ہے تو باقی انبیاء کی نبوت کی بنیاد کیا ہے حضور کی نبوت نا وہی کی بنیاد نبوت اور نبوت کی بنیاد نبوت آپ بتاؤ تو وحی کی بنیاد کون ہوگا حضور کی ذات ہوگا نا نبوت آپ نے ختم کی اس لیے کہ وہی ماخوذ ہوگی اور وہی کی بنیاد نبوت ہوتی ہے نبوت نبوبت بالع کی بنیاد نبوت ہوتی ہے تو حضور علت و عل بنے یا نہ بنے بات سمجھ آ گئی ہم نے کہا جی فطروں کا دروازہ بند ہو جائے فطروں کا دروازہ بند کرنے کے لیے کون آتا ہے نبی نبوت بل اور نبوت بل ارض سے آتی ہے نبوت بات سے آپ دیکھو سدے فتن یہ علت تھی اس کی بنیاد نبوت بل ہے اور نبوت بالارض کی بنیاد نبوت ہے تو یہ نبوت اللہ کے نہیں بنی صحابی کو عظمت اور صحابیت ملتی ہے نبی کی وجہ سے اور نبوت بالارض ملتی ہے نبوت بذات کی وجہ سے آپ نے کہا نبوت ختم ہو رہی ہے عظمت صحابی کی وجہ سے صحابیت اور علوم نبوت کی وراثت یہ نبوت کی وجہ سے ہے اور نبوت بالارض نبوت کی وجہ سے ہے تو حضور کی نبوت یہ بنی علت الالل کے نہیں بنی بن گئی دینِ کامل نبوت کی وجہ سے ہے اور نبوت نبوت بال کی وجہ سے ہے دین لے کر آتا ہے نبی یہ نبوت بالعض ہوتی ہے اور نبوت بل عرض آتی ہے نبوۃ کی وجہ سے تو حضور کا خاتم النبین ہونا اس کا معنی نبوت نژاد کیا جائے تو علت بنتی ہے ختم البوتی ہے علت الالل بنتی ہے اس لیے ہم نوطی فرماتے ہیں خاتم النبین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہے آپ سے نبوت چلی ہے اور آپ پہ آ کر ختم ہو ہے یہ بات سمجھ آ گئی اب دیکھو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ خاتم النبین کا معنی کا ضرور آخری نبی ہے آخری ہونا اس میں بزاد فضیلت نہیں ہے لیکن کسی آدمی کو کوئی چیز بزاد ملنا یہ فضیلت ہے یا نہیں یہ فضیلت ہے یا نہیں فضیلت کی بات ہے نا آپ دیکھو تحزیر الناس جو میں سمجھ رہا ہوں کسی سے یا خود تحزیر الناس جو میں سمجھ رہا ہوں کسی سمجھ رہا رہے خود سمجھ رہا ہوں اور آپ یہ میرے لیے باقی فضیرت نہیں کہ میں نے خود سمجھا ہے اب آپ ہاں جی کہتے یہ تو بیماری ہے بیماری سمجھ آ گئی نا آپ کے لیے ماننا مشکل ہے میں کشور سے بات جائے گا میں مثال سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو تحزیر الناس میں خود سمجھ رہا ہوں اور آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ تحزیر الناس کو جو میں نے سمجھا ہے یہ سمجھنا بذات ہے اور جو آپ نے سمجھا ہے وہ سمجھنا تو بذات سمجھنا وجہ فضیلت ہے یا نہیں ایک طالب علم تھا اس نے تہذیب الناس اس سال سمجھی ایک نے اگلے سال سمجھی ایک نے اگلے سال سمجھی اب آپ کہتے ہیں جی میں جو آخری سال والا ہے میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں نے تاجر و ناص آخری سال سمجھی ہے یہ وجہ فضیلت ہے بھئی پہلے سال سمجھے یا آخری سال سمجھے سمجھنے میں تقدم یا تاخر یہ تو وجہ فضیلت نہیں ہے نا لیکن غذا سمجھنا بے ارب سمجھنے سے فضیلت والا ہے سر ہیں خاتم کا کمانا زمانۂ آخری میں آنا کرے تو یہ وجہ فضیلت نہیں ہے سارے انبیاء کی نبوت چلے بھی ان سے اور ختم بھی ان پر ہو یہ ہے وجہ فضیلت اب خاتم النبین حضور کی مدہ بنتی ہے یا نہیں وہ سمجھ بات ہے نا اب اس کے دلائل سمعت فرمائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ذات ہے اور بقیہ عید ہے یہ دلائل سمجھ ہے دلیل نمبر ایک حضور مادہ قرآن کریم میں ہے و از اخذ اللہ علما آتیس کو مل کے تاب و حکمہ جا اکم رسول مصدم لطمن عالم اربا میں اللہ نے انبیاء سے ساکھ لیا کہ آخر میں جو رسول آئے گا نا سما یہ سما بتا رہا ہے آخر میں اللہ و کر نبی جینا سب نبیوں سے وعدہ لیا کہ سما جا عم تم سب کے بعد آئے گا سما بتا رہا ہے کہ وہ تم سب سے اس کا زمانہ تم سب سے بعد ہوگا سما جا آئے گا تم نے کرنا کیا ہے نہبی تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے تم سب نے ان پر تو پہلے ایمان کس کا ہوا حضور پاک کا نا پہلے ایمان کس کا ہوا اور پھر ایمان کس کا ہوا تو ایک ہے جس پر ایمان لایا جائے اور ایک وہ ہے جو ایمان لائے تو جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان بلا واسطہ ہوتا ہے اور جو ایمان لائے اس کا ایمان بل واسطہ ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ حضور کا ایمان بلا واسطہ ہے اور انبیاء کا ایمان بل واسطہ ہے اور نبی تو آتے ہی ایمان سمجھانے کے لیے ہے نا اس لیے اللہ کے نبی کی نبوت بے ذات ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے یہ لطف مینا بتا رہا ہے ہمارے نبی ان پر ایمان لائیں گے یا وہ ہمارے نبی پر ایمان لائیں گے تو جس پر ایمان لائے اس کا ایمان بلا واسطہ اور جو ایمان لائے اس کا ایمان کسی کو بھی ذات اور ہیں عز فرماتے ہیں قرآن کی ہمارے پیغمبر کا ایمان بلا واسطہ ہے اور ان انبیاء کا ایمان بل واسطہ ہے اس پر ایک بات سننے اسلام میں ہے حضرت محمد طیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عالمی ارواح میں جب اللہ نے پوچھا الحص و بے رب کو اصحاب ارواہ اولیاء ارواہ شہداء سب ہموشی سب سے پہلے حضور نے فرمایا بلا پھر انبیاء کی اروا نے کہا بلا اب بتاؤ روح ارواہ انبیاء نے جو بلا کہا تو کس کی بلا سن کر روح محمد تو روح محمد کا بلا کہنا بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کا بلا کہنا دل واسطہ ہے تو ہمارے پیغمبر نے جو بلا کہا نا وہ بلدار تھا اور باقی انبیاء نے جو بلا کہا یہ دل ارس حدور بلا واسطہ یعنی جس اور باقی انبیاء کی نبوت فرماتے ہیں دیکھو حدیث پاک میں ہے لوکا نموسا حیا لمبا بسیہ ہوں قلت بائی اگر آج موسا علیہ السلام کی زندہ ہوتے تو اتباع مجھ محمد کی کر دے اس کا معنی یہ ہے اب موسا علیہ السلام کا ایمان یہ بواسطہ ہوگا بلا واسطہ نہیں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضور کی شریعت کی اتباع کریں گے اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے اس سے معلوم ہوا یہ دو مثالیں دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء اتباع محمد کریں گے انبیاء کلمہ حضور کا پڑھیں گے تو انبیاء کی نبوت دل واسطہ ہوگی اور ہمارے پیغمبر کی نبوت ایک درمیان میں غلط فہمی کا اضالہ کر لیں لوکا نموسا حیا لمہ وسو اللہ طبی اردمس حضرت عمر کر خطاب رضی الرات دیکھ پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی دیکھا تو حضور بہت دراز ہو گیا اور پھر اے عمر تم تو کی بات کرتے ہو آج صحب بھی ہوتا نا وہ میری بات مانتا اور تم میرے ہوتے تو پڑھ رہے ہو تم میرے ہوتے تو پڑھ رہے ہو صحب تو بھی ہوتا تو میری بات مانتا میرے ہوتے ہوئے تو رات کیسے پڑھی جا سکتی اب اس پر شبہ مماتی کیا ڈالتے ہیں کہ جی امبیا زندہ نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کا نموسا حیا اگر موسلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے میری اتباع نہیں کہ کی کیوں اس لیے کہ وہ زندہ نہیں آئے گی بات میں نے کرنی ہے اللہ کی لوقی. لو کیوں آتا ہے انتفاع ثانی کی وجہ انتفاع اول کے اگر موسی علیہ السلام زندہ ہوتے میری اتباع کرتے میری اتباع نہیں کی انتفایہ ثانی کیوں اس لیے کہ وہ زندہ نہیں انتخائے اول کہتے دیکھو السلام زندہ نہیں ہے ہم نے کہا دیکھو اس کا جواب کتنا آسان ہے یا جہالت کی وجہ سے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اور یا ضلع کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں یہ جو اتباع ہے اس کا نام تکلیفی زندگی ہے نا تو تکلیفی زندگی قبر میں ہوتی ہے یا دنیا میں تو مسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بات فرما رہے یا قبر کی فرمارے اگر موسا علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے اتباع نبوت قبر میں ہوتی ہے یا عالم دنیا میں اس کا مطلب حضور فرما رہے ہیں کہ موسا علیہ السلام عالم دنیا میں زندہ نہیں ہے اگر یہاں ہوتے تو میری اتباع کرتے اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی عالم دنیا میں مانتے ہیں یا عالم بردت میں مانتے ہیں ہم نے حیات اور مانی ہے یا نفی اور حیات کی ہے مماتی سمجھ تو خود نہیں ہے اعتراض ہمارے اوپر کرتا ہے بات سمجھ آ گئی دوسری دریف ہمارے پیغمبر کے نبوت بھی ذات ہے فرما علم تو علم الاولین اول آخری حضور پاک نے فرمایا مجھے اولین کا علم بھی دیا گیا ہے مجھے آخرین کا علم بھی دیا گیا ہے فرما علم اول الگ ہے علم آخر الگ ہے اور جہاں پہ سارے علوم جمع ہوں اس کا نام حضرت محمد ہے صلی اللہ و علم اول الگ ہے علم آخر الگ ہے اور جہاں پر یہ سارے علوم جمع ہیں اس کے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضر فرماتے ہیں اس کی مثال سمجھو ایک علم سماں جو کان سے حاصل ہو ایک علم بصر جو آنکھ سے حاصل ہو اور ایک ہے علم ذائقہ چکھنا جو کس سے حاصل ہو زبان سے حاصل ہو حضرت فرماتے ہیں علم سماں الگ ہوتا ہے علم بصر الگ ہوتا ہے میں ذائقہ الگ ہوتا ہے لیکن یہ جہاں جا کے جمع ہوتے ہیں نا اس کا نام قوت دماغی ہے اس کا نام قوت اس قوت دماغیہ کو قوت اطلاع بھی کہتے ہیں اور نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں منطق منطقب اسلام اصل و قوت دماغیہ ہے اب حضرت فرماتے ہیں کہ جس چیز کا ادراک کان نے کیا ہے اگر آدمی کا دماغ ختم ہو جائے تو کان ادراک کر سکتا ہے اگر جس چیز کا ادراک آنکھ نے کیا ہے جماغ ختم ہو جائے تو آنکھ ادراک کر سکتی ہے جس چیز کا ادراک زبان نے کیا ہے جمع ختم ہو جائے تو زبان ادراک کر سکتی ہے معلوم ہوا یہ جو علم سما علم بسر علم ذوق ہے علم ذائقہ اس کا اصل مدرک قوت دماغیہ اصل مدرک کون ہے قوت دماغیہ اور اس قوت دماغ کی وجہ سے یہ آنکھ ادراک کر رہی ہے اس نفس ناطق کی وجہ سے کان ادراک کر رہا ہے اس قوت عقلاء کی وجہ سے انسان کی زبان ادراک کر رہی ہے فرماتا ہم یہ کہیں گے کہ نفسِ ناطکا یہ مدرک بلا واسطہ ہے اور کان یہ مدرک بلا واسطہ ہے دماغ ختم ہو جائے تو پھر کان کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتا آن ختم ہو جائے تو کان کسی بھی چیز کا دماغ ختم ہو جائے آن کی چیز کا ادراک نہیں کر سکتا ہے فرماتے جس طرح یہ سارے علوم الگ الگ ہیں اور جمع دماغ کے اندر ہے دماغ نہ ہو تو یہ ادراک نہیں کر سکتے ہمارے نبی کے پاس علوم اب بھی ہیں ہمارے نبی کے پاس علوم بھی ہیں اصل علوم جمع ہمارے نبی کے پاس ہے یہاں سے کوئی علم نبی کو ملا ہے کوئی علم بلی کو ملا ہے تو پیغمبر کو علوم بلا واسطہ ملے ہیں اور باقی انبیاء کو علوم اللہ کے نبی کے واسطہ سے ملے ہیں اللہ کے نبی کے واسطہ سے ملے ہیں اب آگے حضرت جی بات شروع کی ہے پھر میں اب یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے نبی علوم کے دراک میں بلا وافتا ہے اور باقی انبیاء علوم کے دراک میں با ہیں۔, ہیں کہ نبوت کی بنیاد نبوت کے کمالات نہ زبی میں کمالات کی بنیاد دو ہوتی ہیں نمبر ایک علم اور نمبر دو عمل اور یہی دونوں کمالات نبوت میں ہیں علم اور عمل لیکن نبوت کی بنیاد جو کمال ہے وہ کمال عملی نہیں ہے بلکہ وہ کمال علمی ہے نبوت کی بنیاد کمال عملی نہیں ہے بلکہ کمال علمی ہے, ہے اصل نبوت کا کمال یہ علم ہے اصل نبوت کا کمال یہ عمل نہیں ہے اس لحم نے دلیل بڑی پیاری فرمائی ہے فرمایا وجہ یہ ہے اب میں ساری بات اپنے لفظوں کو سمجھا رہا ہوں وجہ یہ ہے نبی کا امتیاز اور نبی کی خصوصیت اور نبی کا کمال وہ ہوتا ہے کہ جو نبی میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو نبی میں ہو اور دوسرے میں دوسرے میں ہو تو نبی سے کم ہو یہ نبوت کا کمال ہوتا ہے حضرت فرماتے ہیں نبی کی امت میں کوئی فرد ایسا نہیں مل سکتا کہ جس کے پاس علم نبی سے زیادہ ہو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا کمال علم ہے ایسے بندے نبوت کی امت میں مل جائیں گے کہ جن کے پاس علم تو کم ہوگا لیکن بظاہر عمال ان کے پاس نبی سے بھی زیادہ ہوگی اگر عمل کمال نبوت ہوتا تو امتی عمل میں کبھی بھی نبی سے ہرگز نہ بڑھتا یہ وہ عبارت جو میں نے آپ کو پیش کی ہے اب بات سمجھ آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کتنے فرمائے بولو امتی حضور کی امت میں سے کتنے افراد ہیں کہ جن نے زندگی میں پچاس حج کیے اب بتاؤ پچاس ہر زیادہ ہے یا ایک زیادہ ہے تو امتی عمل میں نبی سے بڑھ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے عمریں فرمائے چار اور امتی کتنے کرتا ہے کتنے لوگ ہیں جو ہر رمضان کے مہینے میں جائیں تو دو دو عمریں کرتے ہیں صبح و شام صبح و شام تو ساٹھ ساٹھ عمریں وہ رمضان میں کر لیتے ہیں اب دیکھو بظاہر امتی عمرہ کرنے میں اللہ کے نبی سے آگے چلا گیا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے تریسٹھ سال اعلان نبوت کب ہوا ہے چالیس سال کے بعد تو پیچھے کتنے گئے تیئیس سال اب تیئیس سال میں اللہ کے نبی پر جو نماز فرض ہوئی ہے وہ کب ہے ہم بالفرخ تیئیس سال ہی مان لیں تو اللہ کے نبی نے تیئیس سال نمازیں پڑھی اور امتی جس کی عمر ہے نبے سال پندرہ سال میں بالغ ہو رہا ہے تو اس نے نمازیں کتنے سال پڑھی پینسٹھ سال اب بتاؤ پینسٹھ سال کی نمازیں زیادہ ہیں یا تیئیس سال کی زیادہ ہیں تو بظاہر امرتی نماز میں بھی اللہ کے نبی سے بڑھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اب ظاہر ہے تیئیس سال ہی نبوت کے بعد رکھے ہیں نا کوئی فرض کہہ لو کوئی نقل کہہ لو اور امت میں کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلسل روزے رکھے ہیں اب دیکھ رہے میں روزے میں امتی نبی سے بڑھ گیا چلے ایک امتی کو چھوڑ دو ساری امت میں لا لو ساری امت اللہ کے نبی کی نمازیں ایک طرف اور سارے امتیوں کی نمازیں ایک طرف ہوں تو بظاہر نمازیں اللہ کے نبی کی زیادہ ہیں یا امت کی زیادہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دیکھ لیں اور امت کے سارے روزے اکٹھے کر لو تو نبوت کے روزے زیادہ ہیں یا امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ایک طرف اور ساری امت کے حج اکٹھے کر لو تو بظاہر حج کن کے زیادہ ہیں امت کے لیکن اللہ کے نبی کا علم دیکھ لو اور ساری امت کے علم اکٹھے کر لو تو علم کس کے زیادہ ہے اب دیکھو عمال اکٹھے کرو تو بظاہر امت کے بڑھ جاتے ہیں اور علوم اکٹھے کر بھی لو تو پھر بھی امت کے نہیں بڑھتے تو معلوم ہوا ہے کہ نبوت کے جو کمال ہیں کمالات نبوت میں بنیاد علم ہے بنیاد عمل نہیں ہے یہ بات سمجھ آ گئی اور سور اللہ, اللہ علیہ وسلم کی امت میں عابدین بھی ہیں جو عمل کرتے ہیں اور علماء بھی ہیں اب اللہ کے نبی نے جو وارش فرمایا وہ علماء کو یا عابدین کو علماء کو فرمایا نا کیوں وراثت تو اسی چیز میں چلے گی جو نبوت کا کمال ہوگا اگر کمالات نبوت میں کمال عمل ہوتا تو اللہ کے نبی وارث آبین کو فرماتے پیغمبر کا نبوت کا کمال یہ چونکہ علم ہے اس لیے اللہ کے نبی نے وارث علماء کو فرمایا ہے تو کمالات نبوت میں سے کمال علم ہے یا عمل ہے بولو دل رسول دو سلو فضل اللہ باز اللہ میں سے بعض بلند درجے کے ہیں اور انبیاء میں بعض دوسرے نبی کی نسبت کا درجے کے ہیں اب اس کا معنی کیا ہے نروجی فرماتے ہیں یہ تو نس قتل ثابت ہو گیا کہ بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں اور وجہ فضیلت کیا ہے اب دیکھو حضرت نور نے کتنے سال تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال اور حضور پاک نے کتنی کی تئی سال اب بتاؤ اگر نبی کی وجہ فضیلت تبلیغ ہوتی نو کو حضور پاک سے افضل ہونا چاہیے تھا نا کیونکہ ان نے تبلیغ زیادہ کی ہے اللہ کے نبی کی تبلیغ کی عمر کم ہے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو اس سے ایک بات اچھی طرح سمجھ لو مجھے تبلیغ کا مخالف نہ سمجھنا لیکن یہ ذہن میں رکھ لو ایک آدمی ہزار سالہ مبلغ بھی ہو تو ایک عالم کا مقابلہ وہ کبھی نہیں کر سکتے مبلک کو کبھی عالم سے افسل نہ سمجھنا یہ اچھی طرح ذہن چین پر مالو ہم مبلغین کو علماء سے افضل سمجھتے ہیں اور ایسا عالم جو عالم بھی ہو عابد بھی ہو اور محقق بھی ہو اس کے مدمقابل آپ ہزار مبلغ بھی لے آئیں اس عالم کا مقابلہ کبھی نہیں ہوگا یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے جو علماء میں پھیلائی جا رہی ہے عوام میں ہوتی تو میں بات سمجھ آتی حضرت نوعیہ السلام نے تبلیغ کتنے سال کی اور حضور پاک نے حضنو افضل ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تو معلوم ہو کہ افضلیت کی وجہ تبلیغ نہیں ہے حضرت زکریہ کی عمر زیادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکری علیہ السلام سو سال کے بعد فوت ہوئے ہیں تو زکری علیہ السلام عمر یادہ حضور پاک کی افضل کون ہے معلوم ہوا کہ افضلیت کی وجہ عمر بھی نہیں ہے افزلیت کی وجہ عمر بھی نہیں ہے تو پھر افضلیت کی وجہ کیا ہے مولانا کاست موتی فرماتے ہیں علم کمالات نبوت میں سے ہے جس نبی کے پاس علم جتنا زیادہ ہوگا وہ نبی دوسرے نبیوں سے اتنے افضل بھی زیادہ ہوگا ہمارے حضور افضل الانبیاء ہیں کیونکہ ہمارے نبی عالم الانبیاء ہے آپ کا علم سب سے زیادہ ہے علم تو علم الآخری لہذا ہمارے نبی سب سے افضل بھی ہیں اس کی وجہ کمال نبوت علم ہے ہمارے نبی کے پاس ابلین آخرین علم جمع ہے تو ہمارے نبی اولین آخری جبید افضل بھی ہیں تو کمال نبوت کیا ہوا دولو کیا ہوا علم ہوا نا اب یہ بات اچھی طرح سمجھیں حضرت فرماتے ہیں کہ علم کیونکہ کمال نبوت میں سے ہے اور ہمارے نبی مجمول علوم ہے پہلے علم ان کے پاس ہے ان کے واسطے سے کسی اور کے پاس ہے تو جس کو علم بلا واسطہ ملے اسے کہتے ہیں اس کی نبوت بلا واسطہ ہے اور جس کا علم کسی اور کی وجہ سے ہو اس اس ہیں کا علم دل واسطہ ہے اور نبوت کی بنیاد علم ہے کمال نبوت میں سے بنیادی کمال علم ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا علم بلا واسطہ کا ماننا نبوت بلا واسطہ ہے اور علم بال واسطہ کمانا کا نبوت بھی بال واسطہ ہے ہمارے پیغمبر کے علوم بلا واسطہ لہٰذا ان کی نبوت بس دات ہے باقی امبیا کی واسطہ لہذا ان کی نبوت بھی دل واسطہ اور دل بالعب ہے یہ حضرت نے ذاتی ہونے کے دلائل بیان فرمائے ہیں اب ذرا اس سوال کا جواب سن لیں یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو علم ہے یہ کمالا تبت کی بنیاد ہے اور اس پر جو اشکال تھا درد اس, اس بابا کی یہ ہے ہم اپنی امت اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اتنے بس اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں اب بات سمجھو یہ لوگوں نے بظاہر کو نہیں دیکھا اس لیے اشکال ہوا اگر بظاہر کو دیکھتے تو پھر کبھی بھی اشکال ہے اب اچھی طرح بات سمجھو ایک ہے لفظ کم اور ایک ہے لفظ کیف ایک ہے کم اور ایک ہے یہ کم جو میم مشدت ہے کم من یہ وہ کم ہے کم من ایک ہے کمیت اور ایک ہے کفیت حضرت سمجھانا ہی چاہتے ہیں کہ کمیت میں امتی نبی سے امال میں بڑھ بھی جائے تو کفیت میں امتی نبی سے پھر بھی نہیں بڑھتا کمیت میں امتی نبی سے امال میں بظاہر بڑھ بھی جائے تو حقیقت میں نبی سے امت امت عمال میں پھر بھی نہیں بڑھتی اب بات اچھی طرح سمجھنا بما خلب الجم الفیہ بدول تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت اور عبادت کا معنی خزو خوشو تسل عجزی غلامی یہ عبادت کا معنی عبادت کا نام کیا ہے خوشبو اب بتاؤ جس عبادت میں جتنا خوشو زیادہ ہوگا اس عبادت کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اور اگر اس عبادت میں خوشبو کم ہوگا اجر بھی اتنا ہی ایک آدمی سورک نفل پڑھے اور خوشبو نہ ہو اور ایک آدمی دو رقم نفل پڑھے اور خوشو کے ساتھ پڑھے اب بتاؤ کمیت اور مقدار میں سور کا نوافل زیادہ ہے یا دور کا سورکات اور اجر جو ملے گا زیادہ دو دور کا یا سور کات پر کیوں اس لیے کہ سورکات کمیت اور مقدار میں زیادہ ہے لیکن اس میں کیفیت خوشو کم ہے اور دو رکت والی نماز میں کیفیت خوشو کی زیادہ ہے اگرچہ کمیت اور مقدار کم ہے اور اللہ کے ہاں کمیت کو نہیں دیکھا جاتا اللہ کے ہاں کیفیت کو دیکھا جاتا ان بنیاد اخلاص وہاں اخلاص اور کیفیت کو دیتے کمیت کو نہیں دیکھتے یہ بڑی اہم بات ہے اچھی طرح سمجھنا تو عبادت کی بنیاد کیا ہے خوشو خشو تسل آج بھی اچھا کسی آدمی کے اندر توازو کب آتی ہے اس کی بنیاد ہے عظمت اس کی بنیاد کوئی آدمی دوسرے کے سامنے توازو سے پیش کب آئے گا جب سامنے والے کی دل میں عظمت ہوگی یا نہیں ہوگی سامنے والے کی عظمت دل میں ہوگی تو وہ توازو اختیار کرے گا اور اگر عظمت نہیں ہوگی توازو بھی اختیار ہے اور توازو کتنی اختیار کرے گا جتنا اس کے بعد جتنی عظمت ہوگی جتنی دل میں عظمت ہوگی اتنی ہی تواز اختیار کرے گا اب سوازوں کی بنیاد عظمت اور کسی آدمی کی عظمت کیسے دل میں آئے گی جب اس آدمی کی بندے کو پہچان ہوگی پہچانتا ہوگا نا یہ کون ہے تبھی تو عظمت آئے گی اگر پہچانتا ہی نہیں کون ہے عظمت کیسے آئے گی اگر اس کا معنی عظمت کی بنیاد ہے معرفت اور آدمی کو تعارف کب ہوتا ہے جب کسی کے بارے میں معلومات ہوں اگر معلومات نہ ہوں تو تعارف کیسے ہوگا تو تعارف کی بنیاد ہے علم تعارف کی بنیاد ہے اب بات سمجھیں عبادت کی بنیاد سوادو سوادوں کی بنیاد عظمت عظمت کی بنیاد معرفت معرفت کی بنیاد علم اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں جتنی اللہ کی عظمت ہوگی اسی قدر اس کی عبادت میں توازو بھی زیادہ ہوگی اور کس آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت زیادہ ہوگی جس آدمی کو اللہ کے بارے میں معرفت ہوگی اور کس آدمی کو اللہ کی معرفت کتنی ہوگی جتنی اس کو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں معلومات ہوگی اب آپ بتاؤ ساری کائنات کے انسانوں کو میں لو تو اللہ کی ذات اور صفات کا علم جتنا تنہا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اتنا سارے انسانوں کا علم ملا لو تو اللہ کی ذات کے بارے میں اتنا علم یہ المحمد میں بڑی وضاحت سے بات کہہ چکے ہیں یاد ہے حضور اللہ کی ذات اور صفات کا علم جتنا اللہ کے نبی کو ہے کائنات کے سارے انسانوں کو میں لو اتنا علم اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں کسی کو بات سمجھتے جانا تو جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں علم سارے کائناتوں کے کائنات کے انسان کے مجموعہ علم سے زیادہ ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات کی معرفت جتنی ہمارے پیغمبر کو ہے کائنات کے سارے انسانوں کی معرفت میں لالو تو اس سے زیادہ ہے تو جب معرفت ہمارے پیغمبر کی زیادہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا تنہا ہمارے پیغمبر کے دل میں جو اللہ کی عظمت ہے کائنات کے سارے انسانوں کے دلوں میں جتنی عظمت ہے وہ اکٹھی بھی کر لیں تو حضور کے دل میں جو عظمت ہے اس سے کم ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ کے بارے میں توازو حاجی تسلط اور انساری ہے وہ سارے انسانوں کی عرضی جمع کر لیں تو ہمارے پیغمبر کی عارضی سے کم ہے اور عبادت کی بنیاد ہوتی ہے توازو تو پھر یہ بات مانیں ہمارے پیغمبر کے ایک سجدے میں اتنی توازو موجود ہے کہ کائنات کے سارے انسانوں کی نمازیں جمع بھی کر لیں تو اتنا خوشو نہیں جتنا ہمارے پیغمبر کے ایک سجدے میں ہے اور عبادت ادر کی بنیاد کیفیت ہوتی ہے کم نیت نہیں ہوتی نیت اور مقدار میں انسانوں کی نمازیں ملائیں تو بڑھ جائیں گی اور جب کیفیت کو دیکھیں گے تو ہمارے نبی کے ایک سجرے کی کیفیت امت کی عربی اربو نمازوں سے آگے نکل جائے گی اور اجر کی بنیاد کو کہ کیفیت ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا ہمارے پیغمبر کے تنہا ایک سجدے پہ اللہ حضور کو اتنا اثر دیں گے کہ سارے نماز کی نمازوں پر بھی ان کو اتنا اثر نہیں ملے گا کیونکہ بنیاد کفیت ہے کمیت نہیں بنیاد قیت ہے کہ نیت اب آپ بتاؤ امت بظاہر امال میں نبی سے بڑی ہے لیکن حقیقت میں امت امال میں نبی سے بڑی ہے یہ فرماتے ہیں اس لیے بس اوقات بظاہر امدی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں یہ بظاہر قلم صحال بدت نے چھوڑا تو پر اعتراض کر دیا یہ بظاہر کو سمے لیتے تو پر اعتراض نہ کرتے مولنا نوکری کے قدم چونتے اعتراض نہ کرتے بلکہ قدم چونتے میں ایک بات کیا تو آپ محسوس نہ فرمانا اہل بدت کا جرم یہ ہے کہ وہ سمجھے نہیں اعتراض کیا ہے اور ہمارا جرم یہ ہے ہم نے تاجر الناک کو ہاتھ نہیں لگایا تو ہم نے اس کا جواب نہیں دیا ہم نے پڑھا نہیں ہے ریورس گیئر لگانا شروع کر دیا ریورس گیئر کیوں لگاتے ہیں آگے بڑھے نا اپنے قابل کو پوچھوڑتے ہیں بسم اللہ پڑے پیچھے نہ ہٹے آگے بڑھے جاتے کہ جوابات نہ ہونا پھر وقت گیر لگائے جب جوابات موجود اب چھوڑتے کیوں ہیں اعتراض ہوتا جائے اعتراض ہوتا جائے چھوڑتے جائے یہ کمال ہمارا توڑا ہی ہے میں اس لیے کہتا ہوں میری بات کو سمجھ لو آپ کا کمال یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اپنی گزری نسلیں اکابر سے جوڑ دو آپ کامیاب کا ہو اور آئندہ نسلیں اکابر سے کٹ گئی تو ہماری ناکامی ہے میں اس لیے کہتا ہوں ہمارے مرکز کی بنیادی وقت یہ ہے ہم اپنے اصاغر کو اپنے کابل سے جوڑتے ہیں اقابر کی باتیں اپنے اصاغر کو سمجھاتے ہیں تاکہ اصاگر کابر آپس میں جڑے رہیں یہ ٹوٹنے نہ پائیں یہ جڑ جائیں اسی کا نام تسلسل ہے اور یہ ٹوٹ جائیں اسی کا نام شدود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں منشا شجدہ کنار جو ٹوٹ جائے وہ جہن میں جاتا ہے اور جو جڑ جو جائے خط خلی تھی کے بعد یہ بط خلی جنت ہی وہ اسی کے ساتھ جنت کے تو ٹوٹنا ہے یا جڑنا ہے اپنے قابل سے جڑے ٹوٹے مت اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے ساری نہ بھی سمجھ آئی تو کچھ تو سمجھ آ گئی نا میں نہ سمجھ آئے آپ کتنا تو یقین ہو جائے گا نا یہ تاجیر و ناخوی سمجھ لگی ہے یہ دو دن بن جائے گا کوئی بندہ یہ تعزیر و سمجھ میں نہیں آتی آپ کہنا کہ ہمارے استادی کے پاس جاؤ آتی سمجھ کیوں نہیں آتی میں نے آپ سے کہا تھا نا آج ہمارے استاد ساتھ مولشد تشریف لائیں گے تو مجھے انہوں نے فرمایا تھا ایسے ہمیں بندے تیار کرنے چاہیے جو ہر مجمعے کی زبان میں بات کر سکتے ہوں میں نے کہا استاد جی ایسے بندے تو ہیں بس ان بندوں کو قبول کرنے کی فضا بنانی چاہیے میں کہا جی سمجھ گیا کہتے ہیں ہاں سمجھ آ گئی جی آج تشریف لائیں گے کتنی دلیلیں ہو گئیں دو تیسری دلیل فرماتے ہیں نبی نبا ان سے ہے نبا ان کا معنی خبر ہے خبر کا تعلق علم سے ہے یا عمل سے ہے خبر علم ہوتا ہے نا عمل تو نہیں ہوتی نبا ان سے ہے اور نبا ان کا معنی خبر ہے اور خبر یہ علم ہے ماتے ہیں یہ بات میں اس کہتا ہوں کہ جب نبا اُن خبر ہے خبر علم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت نام ہے علم کا نبوت نام ہے یہ لفظ نبی بتا رہا ہے کہ نبوت ایک سمجھو علم کا نام ہے اور جس کے بعد جتنا علم ہوگا اتنا افضل جس کا نبوت علم بلا واسطہ اس کی نبوت بلا واسطہ اور جس کا علم بال واسطہ نبوت بھی بال واسطہ ہمارے پیغمبر کا علم بلا واسطہ ہے نبوت بز ذات ہے باقی انبیاء کا علم بال واسطہ ہے تو نبوت بل عرض ہے اس میں ہمارے نبی نبی بز ذات ہے اور وہ نبی نبی بل عرض ہے اب یہاں کی بڑی پیاری بات ہے اس کو ذرا سمجھو الف فرماتے ہیں کہ ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے ایک شہید ہے اور ایک صالح ہے اللہ نے چار طبقات جان فرمائے من کی نا و صدیقینہ و شہدا و صالحین الفرماتے ہیں کہ کمال نبوت اصل تو علم ہے کمال نبوت اصل تو علم ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں قول کے جو کمالات ہیں وہ دو چیز میں منحصر ہوتے ہیں یا علم اور یا عمل فرمایا پیغمبر دو چیزیں دیتا ہے علم بھی دیتا ہے اور وہ علم مستلزم عمل ہوتا ہے اس نبی کا علم عمل سے الگ نہیں ہوتا بنیاد نبوت کے علم ہے لیکن علم بلا عمل یا بالعمل اس لیے نبی کا علم مستلزم عمل ہوتا ہے پیغمبر جسے علم دیتا ہے عمل بھی دیتا ہے اب نبی کی دو چیزیں آ نمبر ایک علم اور نمبر دو عمل فرماتے ہیں علم میں نبی علم میں نبی یہ منبا ہوتا ہے اور صدیق مجمع ہوتا ہے علم میں نبی فائل ہوتا ہے اور صدیق قابل ہوتا ہے اور عمل میں شہید منبا ہوتا ہے اور ولی یہ مجمع ہوتا ہے شہید فائل ہوتا ہے اور ولی یہ قابل ہوتا ہے نہیں سمجھے میں سمجھتا ہوں آپ کو نہیں سمجھے فرماتے ہیں، یہ کابل اور فائل کا مانا ہے کابل فائل کا مانا یہ ہے کہ نبی علم دیتا ہے صدیق عمل قبول کرتا ہے صدیق عمل علم قبول کرتا ہے فرماتے ہیں نبی کی شان علم کا جو مظہر ہے دنیا میں وہ صدیق ہوتا ہے اس لیے نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صدیق کا ہوتا ہے کہ وہ نبی کی شان علوم کا مظہر ہوتا ہے صحابہ کرام نام میں عالم و کون ہے ابو بکر صدیق عالم صحابہ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو صدیق کیا کیوں نبی کے علوم نبوت کا مظر ہے فرماتے حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری صدر ابی بکر جو علوم خدا نے مجھ محمد کے سینے میں ڈالے ہیں میں نے صدیق کو منتقل کر دیا تو علوم نبوت کا مظر کون ہے نبی ممبا ہے یہاں سے علوم پھوڑتے ہیں صدیق مجمع ہے وہاں علوم جمع ہوتے ہیں نبی فائل ہیں یہ علم کو دیتے ہیں صدیق قابل ہیں وہ علم کو قبول کرتے ہیں آپ سمجھ آ گئے اور شہید یہ بمبا اور عام ولی بلی فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو عمل کرے صالح وہ ہوتا ہے جو عمل صالح کرے فرماتے ہیں عمل صالح عام ولی بھی کرتا ہے لیکن جو عمل شہید کرتا ہے نا وہ اور کوئی نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے ولی اللہ کی توحید میں اپنے عمل کو پیش کرتا ہے اور شہید اللہ کی توحید میں اپنی جان کو پیش کرتا ہے ولی کہتا ہے جی اللہ ایک ہے اس کے نام پہ سکار دے گا صدکات دے گا تحجد پڑھے گا اور کیا کرے گا اور شہید کہتے اللہ ایک ہے اس اللہ کے ایک ہونے پر نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے صدقہ بھی دیتا ہے اور پڑھ کر اپنی جان کو پیش کرتا ہے حضرت فرماتے ہیں شہید کی مثال ایسے ہے جیسے حکومت کے مقدمہ میں سرکاری گواہ ہوتا ہے شہید ایسے ہے جیسے حکومت کے کیس میں سرکاری گواہ ہوتے ہیں نا یہ شہید قیام کے سرکاری گواہ ہوتا ہے اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں کہ یہ سرکاری گواہ ہے اپنی جان پیش کرتا ہے تو جو مقام شہید کا ہے نا وہ عام اولیاء کا مقام نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں اب حضرت جی ایک بات فرمائی بڑی عجیب ہے حضرت فرماتے ہیں صدیق وہ ہوتا ہے جو بجو صدق کے کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا صدیق وہ ہوتا ہے جو سوائے صدق کے کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا فرمایا صدیق وہ ہوتا ہے جو صدق ایسے قبول کرتا ہے جیسے میدا مٹھاس کو اور کسب کو ایسے رد کرتا ہے جیسے میدا مکھی کو آپ بتاؤ میٹھا ہو تو میڈا قبول کرتا ہے کہ نہیں آپ کے میٹھے سے براد چینی ہے ہمارے میٹھے سے مراد چینی نہیں, نہیں ہے ہمارے امیٹے سے ہر غذا کی فطری ہر خوراک کی فطری مٹھاس ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے یہ جو آپ گندم کہتے ہیں اس گندم مٹھاس ہے یا نہیں آج آپ شام کو سوکھ روٹی کھانا تو دیکھنا زبان کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے یہ اگر ان خوراکوں میں اللہ مٹھاس ختم فرما دے تو میرا کھانا کبھی ہضم نہ کرے اس ہضم کے لیے جتنی مٹھاس چاہیے نا وہ اللہ نے خوراک میں رکھی ہے مانوجی شرماتے ہیں کہ میدہ جیسے مٹھاس قبول کرتا ہے نا صدیق ایسے سی قبول کرتا ہے اور میدہ جیسے مکھی باہر پھینکتا ہے سیڈی کیسے مجھے تو تجربہ ہوا ہے پتہ نہیں آپ ہوا کیسے کبھی کبھی ایسے مکھی منہ میں آتی ہے میدہ قبول کرتا ہے میدہ باہر پھینکتا ایسے ہوتا کہ نہیں مرچ بھی ہو تو میدہ میں اتر جاتی ہے لیکن مکھھی میدہ کبھی قبول نہیں کرتا فرماتا ہے جس طرح میدا مخشی رات کرتا ہے اس طرح صدیق جھوٹ کو رات کرتا ہے اس کے مزاج میں جھوٹ قبول کرنے کی اللہ صلاحیت گویا ختم فرما دیتی تو یہ صدیق ہے میں پہلی مرتبہ جب افریقہ گیا تو یہ انیس سو چورانوے کی بات ہے اور اس وقت میری عمر تیئیس سال تھی تیئیس سال کی عمر میں کوئی دائی پر مبلغ بن کے باہر جائے اور ہو بھی تمہارا ایسا تو تبلیغ والوں میں ملیں گے وہاں بھی نہیں ہے وہاں کی شرطیں ہیں نا اور میں تئی سال کی عمر میں بیرون ملک دورے پر گیا تھا خیر کوئی ایک لمبی کہانی ہے میں کتنے وقت میں گیا کن کن ملکوں میں گیا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں ایک ملک ہے زامبیا اس کے ایک شہر ہے لوساکا ایک ہے چپاٹا لوساکا حکومت ہے چپاٹا ایک اور بڑا شہر ہے لوساکا سے ہم چپاٹا جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ ہماری دعوت تھی مجھے لوساکا سے کھوچ پہ بٹھا دیا آگے میز نے اتار لیا جب میزبان نے وصول کیا وہاں ایک پاکستان کے عالم اور بھی تھے جب دسترخوان لگا تو دسترخوان پہ انہوں نے مٹھائی رکھ دی انہوں نے ساتھ کھانا بھی رکھ دیا اب جو پاکستانی عالم تھے انہوں نے تھوڑی سی مٹھائی اُسا لی اور میں نے مٹھائی کی بجائے مرغ کی مٹھاؤں اُسا طالبین میں جو آدمی تازہ تازہ فارغ ہو تو دال کھا گا کہ تھکا ہوتا ہے اس پر مرغ کتنا اچھا لگتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں. اور جب آدمی خطیب یا اللہ دے دے پھر مرخ اتنے ملتے ہیں کہ پھر آدمی کو دال اچھی لگتی ہے میری بات سمجھ آئی میں ایک مرتبہ یہاں مدرسے میں آیا میری عادت ہے جب بھی میں ہفتہ دس دن سفر کر کے آؤں تو دعوت کرتا ہوں بیرون سے آؤں تو طلبہ کی کرتا ہوں اور پاکستان کے سفر سے واپس آؤں تو سادہ کی کرتا ہوں میرا معمول ہے کبھی نہ کر سکوں تو نہ کروں ورنہ میری پوری جا پڑتے سادہ طلبہ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے میں تین دن کے لیے پاکستان سے باہر جاؤں تو واپس آ کے دعوت کرتا ہوں کبھی تھوڑی کمزور کبھی ذرا اچھی میں طلبا کہ کمزور ہو تب بھی سمجھو اچھی ہو تب بھی سمجھو کمزور کا معنی کہ دورہ کمزور ہوا اچھی کا معنی کہ گزارا ہو گیا تو میں نے کہا ہماری دعوت تو سمجھ آیا کرو شادی کا دورہ کیسا ہے بس جیسی دعوت ہو ویسا دورہ خود سمجھو لیکن کرتا میں ضرور خیر آئے تو میں نے سادہ کا بھی مشورہ دعوت کرے تو کیا کرے ایک استاد میں کہ مرغہ بنا لیں ایک نے کچھ اور کہا میں نے کہا آپ مرغ تو کھاتے رہتے ہیں دال کی دعوت کرتے ہیں مرغ آپ کھاتے رہتے ہیں ہم نہیں کھاتے آپ جو پورا ہفتہ دورے پر مرغ کھا کر آئے ہیں تو آپ کو تو دالی ہی ایسی لگ رہی ہے نا اور ہم جو صبح و شام دال کھاتے ہیں ہمیں دال نہیں ہمیں مرغ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میری حالت بھی یہی تھی تو میں نے سیدھا مرغ کی ٹانگ اٹھا لیا اب میرے ساتھ جو پاکستان سے عالم تھے ان نے مجھے نا ہلکا سا اشارے میں کہا یہ میزبان گجراتی گجرات پاکستان کا نہیں گجرات ہندوستان کا یہ گجراتی ہیں اور ان کی تھا, खाने ہے کھانے سے پہلے हैं। کھاتے ہیں یہ پہلے اس کھانے کو کھانا پسند نہیں کرتے میں نے کہا یار مسئلہ تو پسند کا ہی ہے نا یہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں میں مرغا کھانا پسند کرتا ہوں یہ مجھے نہیں سمجھتے سلیقہ آتا میں سمجھتا ان کو سلیقہ نہیں آتا اس میں کیا ہے اب میں صرف اس بات کی وجہ سے کہ یہ سمجھیں گے سلیقہ نہیں آتا اپنا ہمیں اپنا مزہ لینے دو وہ سمجھیں گے اسی طریقہ نہیں آتا میں سمجھوں گی اسی طریقہ نہیں آتا میری بات سمجھ آ رہی ہے میں ابھی پرسوں گیا تھا نا چناپ نگر سبق پڑھانے کے لیے میں بیٹھے تھے مولانا اللہ صاحب صاحب نے مجھے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ مولانا میں ایک بات مانتا ہوں یہ جو اصاب پختہ خدا نے تجھے دیے نا یہ تیرا ہی خاصہ ہے اتنے مضبوط اصاب یہ تیرا کمال ہے میں اللہ کا کرم ہے کہ میں کبھی بھی مخالف کی بات سے بالکل یہ کہتا ہے کہ یہ واٹر پروف ہے کہتے ہیں نا یہ واٹر پروف ہے یہ بم پروف ہے یہ گولی پروف ہے میں نے کہا ہم پروپوگنڈا پروف ہیں ہمیں یہ پروپوگنڈا متاثر نہیں کر سکتا ہم دل اور میں نے ایک بار بیان کیا تو مجھے بھی لائن سکھ ساتھی کا میسج آیا خود نے کہا مولنا یہ جو آفرمند ہے میں پروپوگنڈا پروف ہوں یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں اللہ نے آپ کا جوانہ بنا دیا انتہا ہو جاتی ہے مخالفت کی اور یقین کریں مجھے ایسے جیسے جھونک کان بھی رکتی ہے نا کتنا بھی اثر نہیں ہوتا کیوں میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں صحیح رخ پہ جا رہا ہوں جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے نا پوری دنیا آپ کا استقبال کرے آپ نہیں چل سکتے اور ضمیر آپ کا ساتھ دے اور پوری دنیا آپ کی مہالبت کرے آپ رک نہیں سکتے اللہ آپ سب کو یہ نعمت عطا فرمائے میں کہ دو, دو باتوں کا خیال کرنا یہ میری بات یاد رکھنا ایسا عمل کبھی نہ کرنا کہ خلوت میں بیٹھے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے اب دیکھو میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ داد دے رہے ہیں لیکن میرا ضمیر کہہ رہا ہے کہ تو غلط کہہ رہا ہے آپ کے سامنے تحزیر الناس نہیں ہے یہاں تو مجھے داد مل جائے گی خلوت میں میرا ضمیر ملامت کرے گا تو انہیں غلط پڑھایا اب بات سمجھ آ رہی ایسا کام نہ کرنا کہ ضمیر خلوت میں ملامت کرے نمبر دو ایسا کام نہ کرنا کہ میدان معاشر میں سب کے سامنے ضلعت اٹھائے گی یہ کام کبھی نہ کرنا ضمیر خلوت میں ملامت کرے اور میدان معاشر میں از آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان جمع ہو اور وہاں زلیل ہونا پڑے یہ نہ کرے دنیا کی ضلالت برداشت کر لیں آخر کی ضلع بڑی مشکل ہے میرے گزارش سمجھ آ رہی بس پھر دیکھیں آپ کو کام کا مزہ کتنا آتا ہے آپ دائیں بائیں دیکھیں حکیم الامت حضرت ثانی رحم اللہ فرماتے ہیں ایک مسئلے پر مجھے سوال تھا اور بتیس سال تک میرے دیر میں سوال رہا اور میں نے مولانا رومی کا شعر پڑھا تو جواب آیا میں آپ کو سوال اور جواب نہیں بتا رہا حضرت کے ساتھ قول نقل کر رہا ہوں بتیس سال تک میرے دل میں ایک سوال رہا مولانا رونی کی یہ مسئلے کا شعر پڑا تو میرا سوال حل ہو گیا آپ حضرت فرماتے تھے کہ یہ میں سوال کسی اور سے کیوں نہیں کرتا تھا مجھے اندازہ تھا اس کا جواب ملنا نہیں ہے تو بہتر ہے اس کا جواب تلاش کرتا ہوں اور میرے اب بھی سینے میں بعض ایسے سوالات ہیں جو مجھ سے حل نہیں ہو رہے اور واقعات میں ایسے سوال جو مجھ سے حل نہیں ہو رہے اب میں اس کا اظہار کیوں نہیں کرتا کہ مجھے تشویش ہے لیکن میں پریشان نہیں ہوں آپ کو بتا دیے تو آپ پریشان ہو جائیں گے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو پریشان کروں اتنے بار سوالات پر اپنے دل میں لے کر چلتا ہوں اور جہاں ملتا ہے چھڑتا بھی ہو پوچھتا بھی ہوں کہ میرا وہ سوال حال ہو اللہ پاک ہم سب کو اپنے دیر پر شر صدر عطا فرمائے آگے دیکھیں دلیل نمبر تین پرانے کریم میں ہے و از افض اللہ میساک نبی آتیم رسول مصد کلنا مصد کلاں ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا انبیاء کو یہ مصدقہ تمام علوم کا جو تمہارے پاس ہیں تو رات موسیٰ کے پاس انجیز حضرت عیسیٰ کے پاس زبور حضرت دعود کے پاس اور شہید حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء امبیاسلام کے پاس اللہ فرماتے ماکم یہ تمہارے تمام علوم کی تصدیق کرے گا ہے فرماتا مصدق وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو تو جس کے پاس علم نہ ہو وہ مصدق ہوگا کیسے حضرت موسیٰ کی تو کی حضور تصدیق تبھی فرمائیں گے نا جب تو رات کا علم بھی ہوگا انجیل کی تصدیق تبھی فرمائیں گے انجیل کا علم بھی ہوگا زبور کی تصدیق تبھی فرمائیں گے زبور کا علم بھی ہوگا فرماتے ہیں اس مصدق سے پتہ چلتا ہے کہ جو علوم ان نمبیا کو ملے ہیں وہ ہمارے نبی کو علوم پہلے مل چکے ہیں لہٰذا ہمارے نبی کو پہلے ملے اور ان کو بعد میں ملے فرمائیں اگر دونوں کے علوم اکٹھے ملتے تو پہلے اور بعد کا فرق نہ ہوتا پہلے ملنے کی دل... پہلے ملنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو ملے ہیں اور ان انبیاء کو بات ملنا دلیل اس بات کی بال واقعہ ملے ہیں اور علم نبوت کی ہمارے پیغمبر کے علوم ہیں تو نبوت بھی بزاد. ان کے نبوت کے علوم بل ہیں تو ان کی نبوت بھی دل عرض ہوگی آج آگے پھر میں دلیل نمبر چار کن تو نبیوں و تین فرمائیں اللہ کے نبی نے میں یعنی اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا وجود بھی نہیں تھا اور اس کو تعبیر تعویر فرمایا کہ جب وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے یعنی ابھی ان کا جسم اثر تیار نہیں ہوا تھا اب حضرت فرماتے ہیں اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب حضرت آدم کا وجود اثر مٹی اور پانی کے درمیان یعنی مکمل تیار نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی اس میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ میری نبوت ان سب سے پہلے ہے میری نبوت ان سب سے پہلے ہے حضرت نبوت آپ کی پہلے ہے تو سوال یہ ہے کہ منصب نبوت میں تو سارے برابر ہیں وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی لیکن حضور سمجھانا چاہتے ہیں ان کی نبوت حادث ہے اور میری نبوت قدیم ہے ان کی نبوت حادث اور میری نبوت قدیم سے مراد وہ نہیں ہے اللہ کی صفحات قدیم ہے نا قدیم سے مراد بہت پہلے ان کی نبوت حادث اور میری نبوت قدیم حضرت قدیم اور حدوث میں فرق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نبوت بات ہے اور ان کی بل عرض ہے جب منصب نبوت کے برابر ہیں اور فرق صرف مقامات میں ہے تو پھر یہ کیوں کا میں پہلے نبی ہوں پہلے نبی ہونے کا مطلب یہ ہے آپ کی نبوت بھی ذات ہے اور ان کی نبوت بل عرض ہے باقی انبیاء نبوت ہے اور ماں بل ارض جہاں سے شروع ہو وہیں جا پر ختم ہوتی ہے ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سے نبوت چلی ہے اور آپ پہ جا کے رکی ہے آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں آب حضرت نے ایک صوفیہ کا قول پیش فرمایا ہے کہ صوفیہ میں بات بہت مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جروح ہے روح محمدی کا جو مربی ہے وہ اللہ کا علم مطلق ہے اللہ کا علم اللہ کا صرف علم جو ہے علم مطلق یہ روح محمدی کا مربی ہے اب میں نے کہا طریقت کی بات ہے جلدی سمجھ نہیں آتی اب آپ کو میری بات سمجھ آئے حضرت تکاڑی فرماتے تھے عقیدے میں پختہ وہی ہوتا ہے جو طریقت میں پختہ ہو اور جو طریقت سے آری و عقائد میں آری ہوتا ہے عقیدے پختہ ہو ہی سکتا تو فرماتے ہیں اللہ کا علم مطلق یہ مربی ہے روح محمدی کا اور مربی اثر کس میں کرے گا نے فرمایا کہ دیکھو اگر طبیعت مربی ہو تو وہ طب کے با میں مربی ہوگا اور اگر توجہ رہے نا اگر شاعر مربی ہو تو اس کی تربیت سے شعر بنیں گے طبیب کی تربیت سے فن طب آئے گا شاعر کی تربیت سے فن شیر آئے گا تو جب حضور کی روح کی تربیت الہی ہے علم مطلق ہے تو اس تربیت سے کیا آئے گا علم آئے گا نا اور نبوت کا کمال کیا ہے علم ہے فرمایا روح محمدی کا مربی علم ہے اور اللہ کا علم کامل ہے لہذا اس سے جو تربیت ہوئی ہے وہ حضرت محمد کا علم بھی کامل ہے تو ہمارے پیغمبر کا علوم کامل اور برائے راست یہ صرف سے علم خداوندی سے اس کو تربیت ملی ہے اور نبوت کی بلیات علم ہوتی ہے اس سے ہمارے پیغمبر کا علم علم ربی سے دلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کے علوم دل واسطہ ہے نبوت کی بنیاد یہی ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کی نبوت بال بذات ہے اور باقی امبیا کی نبوت دل بالعرض ہے اور ماب ذات یا ماں بل عرض سے اعلیٰ ہوتا ہے مابل عرض ماں بات سے شروع ہوتا ہے اور ماں بزاد پر جا کے ختم ہو جاتا ہے یہ تھوڑی سی بات سمجھ گئے اب اس پر بار بات ایسی ہے میں جو ابھی تو نہیں کرتا کیونکہ تحریر و سے متعلقہ نہیں ہے یعنی سبق کا ایسا نہیں ہے متعلقہ تو ہے متعلقہ ہیں بات ایسی ہیں کہ میں خطابت میں تو بیان کرتا رہتا ہوں درست میں نہیں کہتا سمجھاتا رہتا ہوں کسی وقت چلے سبق کے دوران یا کوئی شام میں موقع ملا تو انشاءاللہ میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے اس سے آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی مولانا رقویٰ رحمتہ اللہ علیہ کے علوم کتنے عجیب ہیں اور فلاں کی تشریح کیسی ہوتی ہے فلاں کی کیسی ہوتی ہے میں کچھ آیات ایسی آپ کے سامنے پیش کروں گا ان ذرا تھوڑی سی بات کو پورا کر لیں اب ذرا آئیں آیت کی طرف ماکان محمد رسول اللہ و خاطم النبین آپ بتائیں خاتم النبین کا معنی سمجھ آ گیا خاطم النبین کا معنی کیا ہے اللہ کے نبی کی نبوت ذات ہے اور بقیہ کی نبوت بالعرض بھی سے شروع ہوتی ہے بزاد پر ختم ہوتی ہے تو خاتم النبین کا معنی یہ ہے نبوت چلی بھی حضور سے ہے اور رکی بھی حضور پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں آگئی گئی نا آپ ذرا اگلی بات چلیں اب حضرت فرماتے ہیں خاتم کا معنی آخری ہے تو تقدم اور تخر مفہوم تقدم مفہوم تخر یہ جنس ہے اور اس کی تین انواع ہیں نمبر ایک تقدم تعخر زمانی نمبر دو تقدم تخر رتبی نمبر تین تقدم تعخر مکانی جنس کیا ہے تقدم اور تاخر کا مفہوم اور انواع کتنی ہیں تقدم تاخر زمانی تقدم تاخر رتبی تقدم تاخر مکانی مثال سمجھو تقدم تاخر زمانی حت آدم کا زمانہ پہلے حت انو کا بعد میں حت ابراہیم کا بعد میں یہ تقدم طاخر کون سا ہے زمانی ایک ہے تقدم تاخر رتبی جیسے سرکاری ملازم ایک سپاہی ہے اور ایک افسر ہے ایک سپاہی اور ایک افسر ہے تو یہ تقدم تاخر کون سا ہے رتبی ہے کیا معنی افسر کا مرتبہ آگے ہے اور سپاہی کا مرتبہ پیچھے ہے ایک ہے تقدم تاخر مکانی تکدم تاخر مکانی آپ نماز پڑھتے ہیں ایک پہلی صف ہے ایک دوسری ہے ایک تیسری ہے ایک چوتھی ہے پہلی اگلے مکان میں دوسری اس سے پچھڑے میں تیسری اس سے پیچھے تو یہ تقدم تاخر کون سا ہو گیا آپ حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہے ماں کان محمد الباحد مدم بلاک رسول اللہ و خاطم یہاں خاتم سے مراد کون سا خاتم ہوگا زمانی ہوگا رتبی ہوگا یا مکانی ہوگا پر میں چونکہ یہاں پہ کوئی کرینہ موجود نہیں ہے کہ ہم خاص مراد لیں زمانی یا مکانی یا رتبی اور جب قرینہ تقسیف نہ ہو تو نحو کا ضابطہ یہ ہے کرینہ تقسیف نہ ہو تو وہاں تعمیم ہوتی ہے قبل یہاں من قبل, ومن من قبل کل شہی ومباد کل شہی اللہ اکبر یا قرینہ تفصیص کا نہیں ہے تو اکبر مراد اکبر من کل سعید ناحب کا ضابطہ یہ ہے کہ جب قرینہ تفصیل نہ ہو تو پھر تعمیم ہوتی ہے یہاں خاتم سے مراد کون سا خاتم ہے زمانی مکانی اور رتبی کوئی کرینا خاص خاتمہ پہ نہیں ہے تو ہم خاتم کو عام کر لیتے ہیں کہ یہاں خاتم سے مراد رتبی زمانی بھی ہے رتبی بھی ہے مکانی بھی ہے لہذا ہمارے پیغمبر ان کی ختم نبوت یعنی آپ نبوت میں آخر ہیں زمان میں بھی مکان میں بھی مرتبے میں زمان میں بھی مکان میں بھی اور مرتبے میں بھی آپ بتاؤ حضور کو اللہ حضرت آخر ابھی مان دیں کہ نہیں مان دے دولو. مان ماند یا نہیں ماندے اصل پر ماتم اس کو عام کرتے ہیں تاکہ ہر قسم کی, کی نبوت تاخر آپ کو حاصل ہو جائے حضرت فرماتے ہیں مثال سمجھو قرآن کریم میں ہے یا لیکن فرمایا جب مفہوم تقدم اور تاخر عام ہے اور اس کی انواد تین ہیں تو جب آپ یہاں تاخر کو عام رکھو گے جس میں زمان مکان رتبہ تینوں حاصل ہو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا جو مفہوم تاخر ہے وہ زمان والی نو میں کی شان رکھے گا مکان والی نو میں الگ شان رکھے گا اور رتبے والی نو میں کی شان رکھے گا توجہ رکھنا ہم نے کہاں خاتم, خاتم زمانی بھی ہیں اب اس خاتم زبانی کی شان یہ ہوگی اللہ کے نبی کا زمانہ تمام نبیوں سے آخر میں ہے اور جب آپ کہیں گے کہ اس کا خاتم النبی رتبی بھی ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کی نبوت نبوت بے ذات ہے اور باقی نبیوں کی نبوت بال عرض ہے تو خاتم رتبی کہیں گے تو پھر شان اور ہوگی اور خاتمے زمانی کہیں گے تو پھر شان اور ہوگی اور جب خاتمے مکانی کہیں گے تو پھر شان اور ہوگی کیوں سات زمینیں ہیں ایک سب سے نیچے دو تین چار پانچ چھ اور سات پہلی زمین یہ پہلی ہے اور ساتویں زمین سب سے آخری بات سمجھ آ رہی ہے خاتم النبیین یہاں خاتم عام ہے نمبر ایک زمانی نمبر دو رتوی اور نمبر تین مکانی لیکن ہر ایک میں خاتم کی شان الگ الگ ہے جب آپ کہیں گے خاتم زمانی ہے اب ختم البو کی شان الگ ہے کہ حضور کا زمانہ تمام انبیاء کے بعد ہے اور جب آپ حق میں نقوت رتبی ہے اب خاتم کا معنیٰ یہ ہے کہ آپ کی نبوت بھی ہے اور بقیہ کی نبوت بل عرض ہے فرماتے ہیں جب مکانی لیں گے اب شان الگ ہے ایک مکان زمین اول زمین ثانی زمین سالث زمین رابع زمین خامس زمین سادس اور زمین ساتویں زمین تو سب سے زمین اول یہ پہلی ہے اور زمین آ یہ سب سے بولو آخری ہے جب آپ کے یہاں سات منزلہ مکان ہو تو سب سے نیچے مکان ہو اس کو سب سے آخری کہتے ہیں جو سب سے آخر میں اس کو آخری کہتے ہیں سات منزلہ مکان میں ہمارے عرف میں مکان اول کو آخری مکان کہتے ہیں یا ساتویں مکان کو آخری مکان کہتے ہیں تو جس طرح ہمارے ہاں پہلی منزل کا نام پہلا مکان ہے اور ساتویں منزل کا نام آخری مکان ہے تو ارض اول کا نام پہلی زمین ہے اور ارض صاحب کا نام آخری زمین ہے ہمارے پیغمبر ختم نبوت مکانی بھی ہیں کیا معنی آپ دیکھیں گے آپ پہلی زمان نہیں دوسری نہیں تیسرا نہیں چوتھا نہیں ساتواں اس کا معنی یہ ہے ہمارے پیغمبر کو ختم نبوت مکانی بھی حاصل ہے یہ جو خاتم النبیین ہے وہ پہلی زمین والے محمد نہیں دوسری والے نہیں تیسری والے نہیں چوتھی والے نہیں پانچویں والے نہیں چھٹی والے نہیں بلکہ ساتویں اس لیے کہ آخری منزل کو ساتویں منزل کو آخری مکان کہتے ہیں تو ساتویں زمین کو آخری مکان کہیں گے تو آخری نبی وہ ہوگا جو آخری مکان پہ ہو اور آخری مکان پہ ہمارے حضور ہیں اس لیے نچلی ہر زمین میں اگر محمد مان بھی لیا جائے تو خاتم نبین وہ نہیں ہوں گے خاتمین وہ ہوگا جو آخری مکان میں ہو جو آخری مکان میں ہو تو پہلی چھ زمینوں پہ محمد مان بھی بری جائیں ان کا آخری ہونا ثابت نہیں ہوگا آخری وہ ہوگا جو آخری منزل میں ہے اس لیے ہمارے پیغمبر خاتم النبیین یہ زمانن بھی ہیں رسب تن بھی ہیں اور مکان بھی ہیں تو کچھ سمجھ آئی میں ساری نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا کچھ سمجھ آئی فرماتے ہیں بات اچھی طرح سمجھنا کہ جب آپ کہیں نا یہ تاخر آپ زمانی ہے اور یہ طاخر رتبی ہے فرماتے ہیں طاخر زمانی اور طاقر رتبی توجہ رکھنا طاخر زمانی اور طاخر رتبی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے عرف میں معروف ہیں ہمارے عرف میں معروف ہیں ان پر کوئی دلیل نہیں چاہیے کیا مطلب ہم کہتے ہیں ایک آدمی کا زمانہ پہلے ہے ایک بعد میں ہے تو سب کو پتا ہے کہ اول اور آخر زمان کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا جب ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ نیچے ایک مرتبہ اونچے ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ یہاں مرتبہ نیچے سے اوپر جاتا ہے نیچے سے جب آپ کہتے ہیں نا بھی ایک ہے ہمارے ہاں حوالدار ایک کیا ہے سپاہی کہتا ہے ایک سپاہی ہے اور ایک اس کے بعد کون ہے عام ملازم پولیس والا ہم نے کہ سپاہی ہے چلو اس کو چھوڑو وہ مثالیں شاید نہ سمجھ آئیں میں دوسری کہ اگر وہ مثال دیکھیں گے یہ کون جی یہ سپاہی ہے یہ کون کانسٹیبل ہے یہ کون ہے جی ہیڈ کانسٹیبل ہے یہ کون ہے جی یہ اسسٹینٹ سب انسپیکٹر اے ایس آئی یہ کون ہے سب انسپیکٹر یہ کون ہے انسپیکٹر یہ کون ہے ڈی ایس پی یہ کون ہے ایس پی یہ کون ہے ایس ایس پی یہ کون ہے ڈی پی او یہ کون ہے ڈی آئی جی یہ کون ہے آئی جی اب آپ بتاؤ یہ جو آپ پودے بتا رہے ہیں تو نیتی سے اوپر جا رہے ہیں نا اچھا یہ کون ہے طالب علم یہ کون ہے مدرس پہلے سال کا یہ کون ہے صدر مدرس نیچے سے اوپر جائیں گے اوپر سے نیچے آئیں گے ایک مدرس اور ایک صدر مدرس ہے تو آپ رتبے میں آخری کسے گئے نہیں آخری رتبہ کس کا ہے مدرس کا نا صدر مدرس کا آخری ہوتا ہے یہ پہلا رتبہ ہوتا ہے اب دیکھو رتبے میں بات معروف ہے کہ جس کا رتبہ بڑا ہے وہ آگے جس کا چھوٹا ہے وہ نیچے فرمائیں وہ آخر ابر کا ماننا معروف ہے اب فرماتے ہیں مکان میں یہ آخری مکان ہے یہ پہلا مکان ہے حضرت فرماتے ہیں وہاں پہ کچھ کرینا چاہیے کہ یہ پہلا ہے یہ آخری ہے آپ دیکھو سات سب ہیں نا ایک دو تین چار پانچ چھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ پہلی سف ہے وہ آخری ہے اس پہ کرینا کیا ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے تو منہ قبلے کی طرف کرنا ہے جو قبلے کے قریب ہوگا وہ پہلی سپ ہوگی اور جو قبلے سے دور ہوگا وہ آخری سپ ہوگی تو جب ہم کہیں گے کہ ان نبیوں میں سے یہ آخر ہے مکانن اور یہ اول ہے مکانن اس پہ دلیل کیا ہوگی اور پرماتا اس کو کیا کر لیتے ہیں زمان پر اس پر قیاس کر لیتے ہیں زمان پر ایک کا زمان پہلا ہے اور ایک کا بعد میں تو پہلے والے کو اول کہتے ہیں اور بعد والے کو آخر کہتے ہیں مکان میں ایک مکان پہلا ہے ایک دوسرا ہے ایک تیسرا اور ایک ساتواں ہے تو ساتویں مکان کو آخر کہیں گے ایک بندہ پہلے سال میں ایک دوسرے سال میں ایک تیسرے سال میں اور ایک ساتویں سال میں تو ساتویں سال والا آخری بیٹا ہوتا ہے یا پہلے سال والا آخری ہوتا ہے فرماتے جس طرح ساتویں سال والا بیٹا یہ آخری بیٹا ہوگا پہلے کی نسبت تو ساتویں زمین والا یہ آخری زمین والا ہوگا پہلی زمین کی نسبت اس لیے پہلی زمین پہ محمد مان بھی دیا جائے تو آخری نہیں ہوگا آخری ہوگا جو ساتویں زمین پر ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہی ساتویں زمین ہے اوپر زمین نہیں بلکہ آسمان ہے اور ہمارے حضور ساتی زمین پر رہتے ہیں یا پہلی پہ رہتے ہیں اب ایک بات چھوٹی سمجھ لیں حضرت فرماتے ہیں کہ بات آپ اچھی طرح سمجھیں ایک ہے ختم نبوت رتبی ایک ہے مکانی اور ایک ہے زمانی حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہے اور بقیہ کی نبوت دل عرض ہے تو جس کی نبوت بھی ہے نا آپ اگر مرتبے میں سب سے آخر ہیں یعنی سب سے اوپر ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا زمانہ بھی سب سے آخر ہے بزاد کو آخری زمانہ یہ لازم ہے کیوں لازم ہے آپ بتاؤ بزاد افضل ہے یا بالارض افضل ہے بزاد افضل ہے اگر نبی جو بزاد وہ افضل ہے تو یہ مرتبے میں تو یہ ماننا پڑے گا اس کا زمانہ بھی آخری ہے کیوں اگر ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی آ گیا سوال یہ ہے اس نبی پر وہی ہوگی یا وہی نبی تو بغیر وحی کے نہیں ہوتا نا وہی تو ہوگی اب سوال اس نبی پر جو وہی ہوگی ہمارے نبی والی ہوگی یا الگ ہوگی اگر آپ کہتے ہیں ہمارے نبی والی ہوگی تو پھر وحی کی ضرورت کیا ہے وہ تو پہلے سے محفوظ ہے اور اگر آپ کہتے ہیں ان کے علاوہ ہوگی تو ان کے علاوہ جو ہوگی وہ موافق تو نہیں وہ تو پین ہوگی مخالف ہوگی اب جو مخالف ہوگی وہ ادنا ہوگی اعلیٰ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم حضور کو اعلیٰ مان چکے ہیں تو وہ ان کی بہی ادنا ہوگی ہمارے پیغمبر کی اعلیٰ ہوگی تو ادنا بہی سے اعلیٰ بہی کو منسوخ کرنا یہ خلاف عقل اور خلاف نقل ہے ناصل یا مماثل ہوتا ہے یا اعلیٰ ہوتا ہے ماں تک من آیا نق بن من تین اور ان سے ہاں ناط بخیر منہا اور مسرہ ناصر یا مماثل ہوتا ہے یا خیر آلہ ہوتا ہے مماثل مانے تو وہ عین ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور مثال مانے تو ادنا ہے ادنا سے اعلیٰ منسوخ نہیں ہوتا منسوخ کرنے کے لیے ناصر کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو ماں ذات کو آخری زمانے میں ہونا لازم ہے حضرت حضور کا آخری زمانے میں ہونا یہ دلیل متافی سے ثابت ہوگا جو ماوذ ذات ہے وہ آخر بھی ہے اور یہ دلیل التظامی سے ثابت ہوگا کہ ماوذ ذات کو آخری زمانے میں ہونا لازم ہے فرماتے اس لیے ہم حضور آخری بھی مانتے ہیں کیوں دلیل التظامی سے بھی ثابت ہے اور اجماع سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک متوازن المانا سے بھی ثابت ہے لہذا جو حضور کے بعد کسی زمانے میں نبی کا قائل ہو وہ کافر ہے مرتد ہے زندی ہے اور دائرۂ اسلام سے خارج ہے آپ بتاؤ حضور نبی ننوتوی حضور پاک کا زمانہ آخر میں مانتے ہیں یا نہیں مانتے تو آپ پر یہ انکار کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ حضور کے لیے ختم زمانی کے قائل نہیں ہے دو طرف عبادت سن لیں تھوڑا تو مجھے زیادہ گھنٹہ دے دیں میری مجبوری ہے کہ میں نے قریب ایک جلسے پر جانا ہے اور وہاں میرا ساڑھے دس بیان شروع ہو اور اگر میں نے پراطن سے کہا بھی تھا میں بعد بھی ہوں تو گا استاذ پٹھانا گرمی بہت سخت ہے آپ تو یہاں بیٹھے ہیں نا ہمارا جلسہ ہے وہ گرمی میں باہر ہے جس کے اوپر ٹینٹ لگے ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں کتنی گرمی ہوگی اور ان حضرات نے میری وجہ سے جلسہ مؤخر کیا کرتے رہے کرتے رہے ہم نے کہا ہم نے بلانا آپ جب بھی رہے میں نے بھی اس کے علاوہ وقت بنتا نہیں سخت گرمی کا ہمیں منظور ہے میں نے بڑی کوشش کی وہ رات مانے نہیں اس لیے میں نے کہا چلے میں ساڑھے نو یہاں سے نکل جاؤں گا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیتے ہیں نا ختم کر لیتے ہیں بعد میں چل اسی پر ہوگا اور ویسے بھی آج کل پہ چلتے ہیں یہ ذرا سوال سمجھے بات تو بہت لمبی میں بڑی مختصر کر رہا ہوں دیکھو حضرت فرماتے ہیں ہاں اگر خاتمیت بمانہ اتصاف ذاتی بوسیہ نبوت لیجیے جیسا اس نے عرض کیا تو پھر شعیب رسول وسلم اور کسی افراد مخصوص بالخلق میں سے مماثل نبی وسلم نہیں کہہ سکتے بلکہ صورت میں فطرت تمبیا کی افراد خارجی ہی پر آپ کی خضریت ثابت نہ ہوگی افراد مقدرہ پر بھی آپ کی حضیرت ثابت ہوگی بلکہ اگر بل بعد بعض زمانۂ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا سوال سمجھ آ گیا اگر بعد زمانۂ نبی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق ہے یہ لوگ کہتے ہیں فرماتے حضور تو بعد کے نبی آ جائے تو ختم نبوت کے خلاف نہیں حضرت فرماتے ہیں کہ حضور تو ختم نبوت خاتم النبیین کا معنی یہ ماب ذات ہے یہ کیا ہے ماب ذات حضور سے جو پہلے ہیں وہ بھی آپ سے ادنا ہیں اور اگر کوئی آپ کے بعد بھی ہو تو ختم نبوت بھی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب سمجھ آ رہی اگر حضور کے بعد زمانے میں کوئی نبی آ بھی جائے تو اس کی نبوت نبود بالارض ہو گئی اور آپ کا جو مقام ہے کی وجہ سے ہے نا اگر بعد میں آ بھی جائے تو ختم نبوت نبودات جو آپ کا مرتبہ ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا آگے میں نے عبارت بتا دی ہے لیکن کوئی نبی آنا نہیں ہے اس لیے کہ ختم نبوت زمانی یہ ختم نبوت مابات مرتبی کو لازم ہے آئے گا ہرگز نہیں لیکن آ بھی جائے تو آپ کے مقام میں ختم خلاف پھر بھی نہیں ہوگا آپ سمجھ آ گئی آ بھی جائے تو اس کے خلاف اب یہ قضیہ فرضیہ ہے یا حقیقیہ ہے قضیہ فرضیہ ہے جو آپ سمجھ آ گیا حضور پاک خاتم النبیین بمانہ ختم نبوت ہے تو جس کو ملے گی بالارض یا بالعرض ملے گی وہ پہلے ہو تب بھی بالارض بعد میں ہو تب بھی بالارض تو اگر کوئی نبی آ جائے بالارض نبوت مل جائے تو بذات کے منافی تو نہیں ہے نا لیکن کوئی آئے گا آ نہیں سکتا کیوں جو آئے گا اس کی وہی مماثل ہوگی مخالف ہوگی یا نہیں ہوگی وہی نہیں ہوگی تو نبی بلا وہی فائدہ اگر آپ کہتے ہیں وہی ہوگی اور موافق ہوگی وہ این وہی نبوت محمدی ہے پھر ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں مخالف ہوگی وہ ادنا ہے کیونکہ ماں بھی ساتھ ہوتا ہے اور ادنا سے آلہ کا نسخ جائز نہیں ہے لہذا حضور کے بعد نبی ہرگز نہیں آ سکتا اور جو آنے کا کائل ہے وہ کافر اور مرتد ہے اب بات سمجھ آئیے آپ یہ تذیا کون سا ہے اب توجہ رکھے میں سوال کرنے لگوں میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ سے سوال کروں گا سوال کیا ہے اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی کے خلاف نہیں تو خاتمیت محمدی کے خلاف توجہ رکھنا اگر حضور کے بعد میں نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی کے خلاف نہیں اگر آ جائے تو خاتمیت محمدی کے خلاف حضرت کیا فرماتے ہیں اگر کوئی آ بھی جائے تو خاطم کے خلاف نہیں اگر نہ آئے تو پھر جی لو لو بیٹا لو کا معنی بتاؤ لو عربی میں کیوں آتا ہے ناول انتفا ثانی بجائے انتفائی اول میں اگر آ جائے اس کی نفی کیا ہوگی خاتمیت محمدی کے خلاف نہیں اس کی نفی ہوگی اس کا کلٹ کیا ہوگا خاتمیت کے خلاف ہوگا نہیں سمجھ آ رہی لو کا نفی الا اللہ تگے اگر کوئی الہ ہو تو فساد ہوگا اور کوئی الہ نہ ہو تو پھر فساد نہیں ہوگا نا اب سنو اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبود پر اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے لوک کس کے لیے آتا ہے انتفای ثانی کے لیے بجہ اب پہلا کیا تھا اگر کوئی نبی آ جائے اس کی نفی کیا ہوگی بولو اگر نہ آئے دوسرا کیا تھا فرق نہیں پڑے گا اب اس کی ضد کیا ہوگی اب بریلی بھی کہتے ہیں لو کا استعمال تو سمجھو پھر مولا نوٹری کا جواب دو لو آتا ہے انتفای ثانی کے لیے انتفای اول کے اب قضیہ فرضیہ کیا ہے اگر حضور کے بعد کو نبی آ جائے تب بھی ختم میں فرق نہیں پڑے گا اب پہلے کی نفی کیا ہوگی اگر حضور کے بعد کو نبی نہ آئے تو ختم میں فرق پڑے گا یہی لوگ کا استعمال ہے نا نہیں سمجھ آ رہی بھائی تم تعلیم ہو پڑھتے ہو ہمارے بارے میں مشہور ہے نا یہ خطیب ہے اس کو آتی نہیں ہے تدریف آپ کو آتی ہے آپ کو سمجھو نا میں سوال پھر سمجھاؤں یہ سمجھ آ گیا لوگ کیوں آتا ہے انتفای سانی کے لیے وجہ انتفای اب دو قزیے ہیں دیکھو اگر کوئی نبی آ جائے حضور کے بعد تو ختم نوت پر فرق اب پہلے کی نفی کیا ہوگی اگر کوئی نہ آئے تو فرق تو پھر نلوتی نے تو مان لیا نا کہ نبی نہ آیا تو ختم پر فرق پڑے گا اس لیے نبی آنا چاہیے تاکہ فرق نہ پڑے سوال سمجھ آ گیا اب بتاؤ سوال کمزور ہے یا مضبوط ہے مضبوط تو یہ ظاہر کیا گرادہ نا تو یہ جو مارے بریل بھی جہالت کا نام ہے دعا کرو کوئی بات نہ کرنے والی پھر جواب دو آپ یہ سوال ذرا نوٹ فرما لیں اور اب آپ بھی جو یہ جہالت ہے کچھ بھی نہیں ذرا سوال رکھ دیں کوئی ذرا جہالت کا جواب دیں پھر سمجھ آئے کہ جہالت کا جواب کیا ہے سوال سمجھ آ گیا میں جواب آپ پر چھوڑ دوں یا خود دوں نہیں اگر آپ دینا چاہیں تو میں آپ کو ایک دن دے دیتا ہوں یا آپ کتابیں تلاش کر لیں کسی ساتھ سے رابطہ کر لیں پھر مجھے کہ جی مولانا صاحب جواب دے دیں اور اگر آپ کہتے ہیں میں دوں تو پھر میں دے دیتا ہوں بتاؤ چلیں آپ ذرا جواب سننا ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض جہالت کی وجہ سے ہے جہالت کی وجہ آپ نے سمجھا کہ لو صرف ایک معنی کے لیے آتا ہے حالانکہ لو کا ایک معنی نہیں لو کے کئی استعمال لو کا ایک استعمال نہیں بلکہ لو کے کئی استعمال ہیں آپ شرح جامع سولہ استعمال استعمال لو کا ایک استعمال یہ ہے بہواسا بیان و استمرار شیم کبھی کبھی لو آتا ہے کسی چیز کے دوام کو بیان کرنے کے لیے کسی چیز کے دوام کو بیان کرنے کے لیے اب اس کی مثال کیا دی ہے کوئی شخص کہتا ہے لو تو ہو اگر اس شخص نے میری بےزتی بھی کی نا میں تب بھی عزت کروں لو آہ ننی ل اگر اس نے میری بےزتی کی میں تب بھی عزت کروں گا اب بتاؤ ذرا پہلے کہ نبی کیا ہوگی اگر اس نے میری بےزتی نہ کی تو پھر میں پھر میں میں پھر مزید عزت کروں گا یہاں لو انتفاع ثانی برے انتفای ابل نہیں لو استمرار اور دوا وشعے کے لیے لو اکرام کا دوام بیان کر رہا ہے اگر اس نے میری بےتی کی نا میں تب بھی عزت کروں گا اور اگر میری بےتی نہ کی تو پھر پھر میں اور عزت کروں گا تو یہ لو نفی کے لیے یا دبام کے لیے دوام کے لیے اب سمجھ آ گی اب ذرا نوربی رحمہ اللہ کا جملہ سمجھو اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ گیا تو خاتمیت محمدی کے پھر بھی منافی نہیں اور اگر نہ آیا تو پھر تو بالکل ہی منافی ہے یہ ہے لول استعمال للہ استعمال میں اس لیے کہتا ہوں ان علوم کا پڑھنا ضروری ہے یہ نہ کو نہ ضرورت ہے منتے کی کیا ضرورت ہے کیا فائدہ ہے اس کا بھائی آپ کا واسطہ نہیں آپ کو تب فائدہ نہیں آپ کی باطل سے ٹکر ہو تو پھر پتا چلے نا کہ فائدہ ہے یا نہیں تو جس نے ٹکرانا ہے اصل اسے چاہیے نا اور جس نے ٹکرانے نہیں وہ اصلے کو کیا کرے گا بات تو ٹھیک ہے بھئی جس نے بچوں کو کلاس میں پڑھانا ہے تو قرآن تجویز سے اسے چاہیے نا جس نے پڑھانا ہی نہیں وہ کہے کہہ کر ہی دی گئی میری گزارش سمجھ آ گئی ہے تو لوگ کا استعمال سارے صاحب کے ذہن میں ہو تو پھر سمجھ آتا ہے اعتراض اب دیکھیں میں نے کتنی باتیں جمع کی ہیں غیر مقلط کلا کا ایک معنی سمجھتے ہیں ہم دونوں سمجھتے ہیں آ گیا مماتی موت کا معنی ایک سمجھتا ہے ہم دونوں سمجھتے ہیں زریل بھی کا استعمال ہم سمجھتا ہے ہم. ہم سارے سمجھتے ہیں ایک سمجھو تو پھر اعتراض ہوتا ہے اور سارے سمجھو تو پھر اعتراض نہیں ہوتا یہ بات سمجھ آ گئی اب ذرا بات کو سمجھتے ہیں تحریر الناس میں بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. بہت ساری چیزیں میں نے بالکل خلاصہ شارٹ بیان کیا ہے اب ایک بات ذرا سمجھنے بات ختم کر دیں حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرما کر سمجھو یہ جو لوگوں نے کہا جی ابن عباس یا سر کو چھوڑ دو رضی العن کیوں اس لیے کہ یہ منافی ہے خاطم النبی کے جب ہر زمین پہ نبی مان لو گے لک اللہ ارجن نبی کا نبی کم جیسے حضور پاک ہے جب ہر زمین پہ نبی مان لیں گے تو یہ ختم نبوت کے منافی ہے اس کے محمد ایک ہی مانو تاکہ ختم نبوت کے منافی نہ ہو حضرت پرماتا جو خاتم النبی کا میں بیان کیا ہے جب یہ مانا دیکھے تو یہ حدیث ختم نبوت کے مخالف نظر آتی ہے بولو نظر آ رہی ہے کیوں نظر نہیں آ رہی اس لیے کہ وہ جو نبی ہے ہر زمین پہ وہ نیچے ہے ہمارا نبی آخری زمین پر ہے تو آخری والا آخر ہوتا ہے تو خطمین وہ تو مخالف ہوگا یا معیت ہوگا تو فرما یہ مخالفت ہی نہیں ہے اس کے اندر تو پھر اس کو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے اس لیے میں صدی کو چھوڑتے نہیں بلکہ سبھی کو مان لیتے ہیں اب مولانا رحمتہ اللہ علیہ یہاں پہ کتنی پیاری یاد فرماتے ہیں نا میں آپ کو تھوڑی سی بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو ذرا لطف آئے فرماتے ہیں بعد اس کے بطور خلاصہ تقریر آگے دلائل یہ عرض ہے ہر زمین زمین میں اس کے انبیاء کا خاتم ہے ہر زمین میں اس زمین کے انبیاء کا ہر زمین پر ربیا نا تو ہر زمین میں اس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے پر ہمارے رسول قبول عالم صلی وسلم ان سب کے خاتم آگے دیکھو آپ کو ان کے ساتھ وہ نسبت ہے جو بادشاہ ہفتے تقلیم کو بادشاہ نے میں خاصہ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے جیسے ہر تقلیم کی حکومت اس تقلیم کے بادشاہ پر اختتام پاتی ہے چنانچہ اسی وجہ سے اس اس بادشاہ کا آخر بادشاہ تو وہی ہوتا ہے جو سب کا حاکم ہوتا ہے ایسی ہر زمین کی حکومت نبوت اس زمین کے خاتم پر ختم ہوتی ہے پر جیسے اکالیم کا بادشاہ باوجود کے بادشاہ ہے پر بادشاہ ہفت اقلیم کا محکوم ہے ایسے ہی ہر زمین کا خاتم اگرچہ خاتم ہے پر ہمارے خاتم النبیین کا تابع ہے سمجھ آگے پر ہمارے خاتم النبیین کا تابع ہے جیسے بادشاہ اقلیم کی عزت اور عظمت اپنی اس اقلیم کی رویت پر حاکم ہونے سے جس میں خود مقیم ہے اتنی نہیں سمجھی جاتی جتنی بادشاہ نے میں باقیہ پر حاکم ہونے سے سمجھی جاتی ہے ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت فقط اس زمین کے انبیاء کے خاتم ہونے سے نہیں سمجھی جا سکتی جتنی خاتمین اراضی کے خاتم ہونے سے سمجھی جاتی ہے نہیں سمجھے ایک بادشاہ اپنی رعایا کا بادشاہ ہے اور سات حکومتیں ہیں جتنی حکومتیں ہیں ہر بادشاہ اپنی حکومت کا حاکم ہے اور افضل ہے اور یہ سارے کے سارے چھ بادشاہ ساتویں بادشاہ کتابیں ہیں اب حضرت فرماتے ہیں وہ جو ساتویں بادشاہ اپنے ملک کا حقم ہے اس کا صرف اپنے ملک کا حکم ہونا اتنا افضل نہیں جتنا وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہو تو پھر افضل ہے آپ سمجھا آ رہی ہے حضور اگر صرف اس زمین کے نبیوں کے حاکم ہوں تو اتنے افضل نہیں جب ساری زمین کے خاتمین سے بھی افضل ہوں خاتم تو پھر حضور کی افضلیت مزید زیادہ ہے آپ عظرت پہ ہیں اگر باقی چھ زمینوں پہ آپ نبی نہ مانو اور باقی چھ زمینوں میں نبیوں کا خاتم و نبی یہ نہ مانو صرف حضور کو اس آخری زمین کے نبیوں کا خاتم مانو تو حضور افضل ہے یا نہیں بولو کن سے کن سے صرف ایک زمین کے نبیوں سے نا اور جب چھ زمینیں اور مان کے وہاں چھ پر نبی بھی مان لو اور ان چھ میں ان چھ زمینوں کا خاتم النبیین بھی مان لو اور حضور کو ساتویں زمین کے نبیوں کا خاتم النبیین بھی مانو اور ان چھ زمینوں کے خاتم النبیین کا خاتم النبیین بھی مانو تو آپ کے سہمان کے ساتھ بتاؤ کہ حضور کی عظمت زیادہ کیسے ثابت ہوتی ہے وہ چھ زمینوں کے نبی مانے یا نہ مانے سب پر ماتے اس کے ماننے سے حضور کی عظمت بڑھ رہی ہے اور مجھے تعجب ہے کہ لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں سمجھ آئی بات اب جملہ سمجھنا فرماتے ہیں میں پھر سناتا ہوں فرماتے ہیں جیسے بادشاہ ہفتے اقلیم کی عزت و عظمت اپنی اس اقلیم کی رعیت پر حاکم ہونے سے جس میں خود مقیم ہے اتنی نہیں سمجھی جاتی جتنی بادشاہ نے اکالی میں باقیہ پر حاکم ہونے سے سمجھی جاتی ہے ایسے ہی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت فقط اس زمین کے انبیاء کے خاتم ہونے سے نہیں سمجھی جا سکتی جتنی خاتمین اراضی کے خاتم ہونے سے سمجھی جاتی ہے آپ کے شعر میں سات مدرسے ہوں اور چھ مدرسوں میں سے ہر مدرسے کے ایک محتمے موجود ہو اور مدرس بھی ہوں بات سمجھ آ رہی ہے اور ایک آپ کا جامعہ ہے جس کے مدرس بھی ہے اور مدرسے پر ایک محتم بھی ہے آپ بتاؤ ایک ہی مدرسہ ہو اور بندہ ایک کا محتم ہو ٹھیک ہے اور چھ مدرسے اور ہوں اور ان چھ کے صدر مدرس ہوں اور وہ چھ کے صدر مدرس اس کتابیں ہوں جو اپنے مدرسے کا صدر مدرس ہے تو اگر صرف اپنے مدرسے کا صدر مدرس ہوتا یہ بھی افسریت کی دلیل ہے لیکن چھ اور مدارس ہوں اور وہاں کے صدور بھی ہوں تو یہ صدر مدرس اپنے مدارس کا بھی ہو اپنے مدارس کے اپنے مدرسے کے مدرسین کا اور دیگر چھ مدرسے مدارس کے جو مدرسین ہیں ان کے صدور کا صدر بھی ہو تو بتاؤ صدر ہونا افضل ہے یا صدر و صدور ہونا افضل ہے تو اگر یہ اور چھ مدرسے نہ ہوتے اور چھ صدر نہ ہوتے افضل تو پھر بھی تھا لیکن اور چھ کے صدر مدرس ہونے سے اور ان کے صدور کا اس کو صدر ماننے سے تعدود بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے تو آج فرماتا ہے مجھے تعجب ہے کہ لوگ باقی شیر زمینوں کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں باقی چھ زمینوں کے نبی مان لیں گے تو ہمارے نبی کی عزمت مزید نظر آئے کم نہیں ہوگی فرماتے ہیں مگر مجھے تعجب آتا ہے آج کل کے مسلمانوں سے کس تشدد سے اور خاتموں بلکہ خود زمینوں سے انکار کرتے ہیں تو اس پر ماننے والوں پر کفر کے فتوے دیتے ہیں یا سنی نہ ہونے کا اجتحان کرتے ہیں یہ وہی مسل ہوئی کہ نکٹو نے ناک والوں کو ناکو کہا تھا نکٹو نے ناک والوں کو یعنی آدمی تھے جن کے ناک کٹے ہوئے تھے وہاں ایک آدمی آ جس کا ناک تھا تو سارے کہتے دیکھو ناکو آ ناکو آ اس کا ناک ہے سمجھ آ یہ فرماتے جس طرح نکتو نے ناک والوں کو ناکو کہا تھا اسی طرح یہ خود سمجھتے نہیں اور میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں فرما رہے ہیں یہ تو یہ کبھی کبھی کہتا ہوں آپ کو نا کہ بوا نہیں شروع ہو جاتی ہے اور حضرت کیا فرما رہے ہیں یہی فرما رہے ہیں نا یہ ایسی ہے جیسے نکتو نے ناک والوں کو ناکو کہہ دیا آگے طرح سننا یقین کر مجھے رش کیا تھا حضرت کی بھارت میں فرماتے ہیں خلاصہ مقنون خاطر منکرین اس صورت میں یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم و شان مت سمجھو کافر ہو جاؤ گے میں عظیم و شان سمجھ رہا ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں اتنا عظیم و شان نہ سمجھو کافر ہو جاؤ گے اور رسول اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ کرو دیکھو سنی رہو گے اتنی نہ کرو ارے پرماتے ہیں سو اگر یہی کفر و اسلام اور یہی بدت سنت ہے تو اس اسلام سے کفر بہتر جس کو تم اسلام کہہ رہے ہو نا کہ تمہارے اسلام پہ ترجیح دے دو اور سنت افسر آگے پھر دلیل بیان فرمائی فرمائے امام شاقی نے ان لوگوں کے مقابلے میں جو محبت اہل بیٹھ باغل رفت باغ غلوب سمجھتے تھے یوں فرمایا امام شاہی فرماتے انکان رفظ علیہ محمد فل یشلانا اگر اعلی بیت سے محبت کرنا رفظ ہے تو میرا اعلان ہے سنو میں رافی از فرماتے ہیں ہم ان صاحبوں کے مقابلہ میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اس قدر زیادہ اس قدر اس قدر, اس قدر سے زیادہ قدر کرے ان کے خیال سے ساتگنی ہو جائے تو یہ برا مانتے ہیں اور قائلین اس زیاد قدر کو کافر یا خارج عدم سنت قرار دیتے ہیں تو اس شعر کو بدل کر یوں پڑھتے ہیں انکان قدر محمد اگر حضور کی محبت کو بڑھا کر پیش کرنا یہ کفر ہے تو تم گواہ بن جاؤ کی نموتی کافر ہے اب دیفر نے کیسے کھل کے بات فرمائی ہے کہ جو نظریہ میں نے دیا ہے اس سے حضور کی شان بڑھتی نظر آتی ہے اب خلاصہ کیا ہے حض فرماتے ہیں عصر ابن عباس کو مان لیا جائے تو نبی پاک کی خاتمیت محمدی بڑھ جاتی ہے یا کم ہوتی ہے تو ان کے انکار کی وجہ کیا تھی انکار کی وجہ کیا تھی کم ہو رہی ہے نا اور جو ہم نے طویل بیان کی اسے کم ہو گئی یا بڑھ گئی فرماتے ہیں لیے تم یہ نہ کہو کہ میں نے اس کا انکار کیا اسے کم ہو گئی اب حضرت یہ بارے میں جو میں سنانا بہت ضروری سمجھتا ہوں باتیں تو بہت ساری سنانے کی ہیں لا الہ الا اللہ آپ حضرت فرماتے ہیں نیند یہ بھی واضح ہو گیا بات لبھی ہے میں شادی نہیں کرتا نیند میں عبارت پڑھوں گا نا آپ کو سمجھ نہیں آیا فرما ہے اتنی عجیب گفتگو فرمائی ہے اور میں ساری بات چھوڑتا ہوں اور اگر آپ نے مزہ لینا ہو تو تھوڑی سی سناؤں آپ کو نظر ہے علوم کیا ہے فرماتے ہیں دل جملہ ثبوت اثر مذکور جونا مثبت خاتمیت ہے و مخالف ختم نبوت نہیں جو یوں کہا جائے کہ اثر شاد مخالف روایت سکاط ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ حسب مضموم میں منقران اثر اس اثر میں کوئی علت خامزہ بھی نہیں جو اسی راہ سے انکار صحت کیجئے کیونکہ اول پمام بہتی کا اس اثر کی نسبت صحیح کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی علت خامزہ خفیہ کا دہا فسحا نہیں دوسرے شدوز تھا تو یہی تھا کہ مخالف جملہ خاتم النبیین ہے اور علتی تب یہی تھی اگر اور کوئی آیت یا حدیث ایسی ہوتی جیسے سات سے کم زیادہ زمینوں کا ہونا یا انبیاء کا کم و بیش ہونا یا نہ ہونا ثابت ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ وجہ شدوز یہ ہے مگر آج تک نہ کسی نے ایسی آیت حدیث سنی نہ مدعیوں نے پیش کی اللہ حاضل کیا مضمون علت قادحہ کو خیال فرمائیے آج تک سوائی مخالفی نے مضمون مذکور کسی نے اصل مذکور پیش نہیں کی اور فقط احتمال بے دلیل اس میں کافی نہیں ورنہ بخاری مسلم کے ڈیسے بھی اس حساب سے ساز و مقل ہو جائیں گی اور نیز یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ طویل کی اثر اسرائیلات سے ماخوذ ہے یا انبیاء اراضی ماتحت سے مبلغان احکام مراد ہیں ہرگز قابل التفاق نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ باعث تعبیلات مذکورہ فقط یہی مخالفت خاتمیت تھی جب مخالفت ہی نہیں تو ایسی طویل طویلیں کیوں کیجئے جن کو مدرول معنی مطابقی سے کچھ علاقہ ہی نہیں آپ پتہ سمجھو نا تو پتا لگے گا کی سمجھا کلو می ہے اب حضرت فرماتے ہیں دلیل کے ساتھ بڑوں سے اختلاف جائز ہے جو مجھ سے بڑے ہیں حضرت فرماتے ہیں وہ کہتے تھے اثر کا انکار کر دو اسرائیلی ہے اور یا تعویل کیا کرو یہ فیق اللہ ارد نبی ان کا نبی ہے کم اس کی تعویل یہ کرو کہ اس سے مراد ہے مبلغان احکام نبی نہیں بلکہ کون ہے مبلغانے یہ تعویل کرتے ہیں کیوں یہ تعویل نہ کریں گے تو خاطم نبین کے خلاف ہو جائے گی فرماتے ہیں سنو باقی نہیں یہ بات کہ بڑوں کی تعویل کو نہ مانیے تو ان کی تاخیر نوز باللہ لازم آئے گی فرمایا یہ انہی لوگوں کے خیال میں آ سکتی ہے جو بڑوں کی بات از رائے بے ادبی نہیں مانا کرتے ایسے لوگ اگر ایسا سمجھے تو بچا ہے المر کو یقین والنف اپنا یہ وتیرا نہیں نقصان شان اور چیز ہے خطا اور نشان اور چیز ہے اب جملہ سمجھنا اگر جہاں کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا ہو تو ان کی شان میں کیا نقصان آ گیا اور کسی طفل نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے عظیم و شان ہو گیا کتنا عظیم جملہ ہے اپنے بارے میں کتنی توازو ہے اور ہے کسی نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات پہ عظیم و شان ہو گیا میں ان سے بڑا نہیں ہوں بس یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی تو میرے ذہن آ گئی ہے اور میں نے کہہ دی ہے اب آخری بات سن لیں میں نے کہا بہت ساری باتیں کہنے والی ہیں آخری بات کیا بات ختم کرنے؟ ابھی کہہ دو پھر کبھی پھر کبھی کہوں کہوں پھر پھر گا گھنٹہ لگ جائے ابھی کہیں گے تو پانچ منٹ میں کہہ لیں گے بہت ساری باتیں ہیں مثلا حضرت اعتراض کیا ہے کہ جس طرح نبوت بالعض اور نبوت بذات ہے تو اگر کوئی یہ کہ ایک خدائی کی ذات اور ایک بال ہے اللہ کی خدائی کی نا یہ تقسیم نہیں ہو سکتی کیوں؟ خدا کے لیے واجب الوجود ہونا ضروری ہے ممکن وجود ہوگا وہ خدا بنتا ہی نہیں ہے یہ تقسیم ہانی کروں ذرا سمیٹ کر میں آیت کا معنی سمجھا کر بات ختم کرتے ہیں ماں کانا محمد الباحدم ذرا توجہ رکھنا ان کا اعتراض کیا تھا یہ اتنی اہم بات ہے تم ہزار کتابیں کھولو گے تمہیں ملے گی اس کو توجہ سمجھنا ان کا اعتراض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا اب ان کے مشن کو لے کر اولاد نے چلنا تھا وہ تو فوت ہو ہوگی چند دنوں کی بات ہے انتظار کرو اس کا مشن ختم ہو جائے گا اللہ نے فرمایا ماں کانا محمد الباء تمہاری یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میرے محمد کا کوئی بچہ بالغ نہیں ہے وہ نابالغ کے فوت ہو ہو گئے لیکن یہ تمہاری بات غلط ہے کہ بچہ فوت ہو گیا تو اب ان کا مشن لے کر کون چلے گا جب مشن جسمانی ہو تو بچہ جسمانی لے کر چلتا ہے اور جب مشن روحانی ہو تو بچہ روحانی لے کر چلتا ہے بلاک رسول اللہ یہ میرا پیغمبر اللہ کا رسول ہے جب رسول ہے تو پھر اس کی امت بھی ہوگی اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نبی کی امت نبی پر ایمان لاتی ہے اور دونوں کے ایمان میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کا ایمان اس کے امت ایمان لاتی ہے ایک ایمان وہ ہے جس پر ایمان ایک ایمان اس کا ہے جس پر ایمان لایا جائے اور ایک ایمان اس کا ہے جو ایمان لاتا ہے جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے اور جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے اصل کو باپ کہتے ہیں اور نسل کو اولاد کہتے ہیں بلاک رسول اللہ میرا محمد اللہ کا رسول ہے جو اس کا کلمہ پڑھیں گے ان کا بھی ایمان ہوگا اور میرے محمد کا بھی ایمان ہے دونوں میں فرق یہ ہے میرے محمد پر ایمان لایا جا رہا ہے اور جو کلمہ پڑھیں گے وہ ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان نسل ہوگا میرے محمد کا ایمان اصل ہوگا اصل باپ ہوتا ہے نسل اولاد ہوتی ہے تو میرا پیغمبر صاحب ایمان اصل ہے وہ صاحب ایمان نسل ہے تو ان کے پاس وہ ایمان ہے جو اولاد ہے اور میرے نبی کے پاس ایمان وہ ہے جو باپ ہے تو گویا میرا نبی باپ ایمان والا باپ بن جائے گا اور نسل ایمان والے اولاد بن جائیں گے تو میرے پیغمبر کی حقیقی اولاد تو نہیں ہے لیکن جو کلمہ پڑھتا جائے گا روحانی بیٹا بنتا جائے گا لہذا میرے محمد کی میرے محمد کے مشرق کو لے کر چلنے والی ایسی جماعت ہوگی جو اس کی اولاد ہی ہوگی تو تم نے ایک بیٹا مرتا تو دیکھ دیا اور ہزاروں کلمہ پڑھ کے بیٹے بنتے نہیں دیکھے بلا کے رسول اللہ میرا پیغمبر اللہ کا رسول ہے اس کے کلمہ کو اس کی اولاد بن کے ایمان کو لے کر چلے گئے توجہ رکھنا ابھی ایک خوشی اور بھی باقی ہے وہ کیا وہ یہ ہے اس کے کلمہ پڑھ کے اولاد بننے والے تو صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ اور یہ چلو سوا لاکھ مان بھی لیا جائے تو سوا لاکھ نے بھی تو فوت ہو جانا ہے نا چلو کچھ عرصہ چلے گا اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی ابھی مکہ والوں یہ خوشی باقی ہے کہ نہیں ان کی اولاد ختم ہوگی تو مشن ختم ہوگا روحانی اولادی ہوگی اللہ فرمایا جو صرف رسول ہوتا ہے اس کی کلمہ کو اولاد وہ ہوتی ہے جو اس کی زندگی میں کلمہ پڑتی ہے اور یہ خاتم النبیین ہے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے اس کی نبوبت ہے اور باقی نبیوں کی نبوت بال ارض ہے اس میں دو کمال یہ ہیں اس کا کلمہ وہ بھی پڑھیں گے جو اس کی امت ہے اور اس کا کلمہ وہ بھی پڑھیں گے جینا لما آتیم سما جا کم رسول نبی اس کا کلمہ امت نے بھی پڑھا ہے اور اس کا کلمہ نبیوں نے پڑھا ہے اور جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے اور جس پر ایمان لے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے میرے محمد کا ایمان اصل ہے باقی انبیاء کا ایمان ان کے ایمان کی نسل ہے نسل اولاد ہوتی ہے اصل باپ ہوتا ہے تو میرا پیغمبر جس طرح امت کے لیے روحانی باپ ہے میرا پیغمبر انبیاء کے لیے بھی روحانی باپ ہے تو تمہارا گلا یہ تھا اس کی اولاد بہت ہوگی عام بندے کی اولاد ہوتی ہے جو بعد میں آئے اور میرے محمد کا کمار یہ ہے اس کی اولاد وہ بھی ہے جو قیامت تک آئے اور اس کی اولاد وہ بھی ہے جو آدم سے شروع ہوئی ہے اس کا مشن کیسے ختم ہوگا جب یہ دنیا میں نہیں آئے تھے ان کا مشن تب بھی چل رہا تھا جب دنیا میں نہیں ہوں گے ان کا مشن تب بھی چلتا رہے گا کیونکہ روحانی امت بھی ان کی اولاد ہے اور انبیاء بھی میرے محمد کی روحانی اولاد ہیں آپ بات سمجھ آئی ماں کا نا محمد یہ بات ٹھیک ہے میرا محمد کا کوئی جسمانی بیٹا بالے بالغڑ نہیں ہوا بلا کے رسول اللہ لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں کلمہ پڑھنے والے تو روحانی بیٹا ہے اور صرف رسول ہی نہیں ہے خاتم ان یہ آخری بھی ہے اب قیامت تک اور نبی نہیں آئے گا قیامت تک جو لوگ کلمہ پڑھیں گے وہ انہی کا پڑھیں گے لہذا ان کی اولاد قیامت تک رہے گی اور صرف قیامت تک کی نہیں ان سے پہلے جن نبیوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی ان کی روحانی اولاد ہیں تو میرا پیغمبر بمثل باپ کے ہے باقی انبیاء بمثل اولاد کے ہیں تو یہ ایسا شانور نبی ہے اس کے آنے سے پہلے بھی اولاد تھی جو مشن لے کر چلتی رہی اور اس کے آنے کے بعد بھی اولاد ہوگی جو مشن لے کر چلتی رہے گی مکہ والو تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ آئیے اب بتاؤ کیسی تشریح ہے کیسی تعبیر ہے اللہ میں بات سمجھ کی کہ تھی فرمائے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آج تک آپ یہی سمجھتے رہے نا کہ باپ حضرت آدم ہے اور باقی سارے اولاد ہے. یہی آپ نے کیا باقی سارے اب آپ کے ذہن میں آئے گا کیا پہلے غلط سنا تھا یا آج غلط سنا ہے ہم نے کہا نہیں پہلے بھی ٹھیک سنا تھا آج بھی ٹھیک سنا تھا باپ اور اولاد کی دو نسبتیں ایک نسبت روحانی اور ایک نسبت جسمانی نسبت بیان کریں گے تو آدم علیہ السلام باپ ہیں باقی سارے اولاد ہیں اور جب ایمانی نسبت کی بات کریں گے تو حضور پاک باپ ہیں اور باقی سارے اولاد ہیں اور ایسے ہو سکتا ہے ایک جسمانی اعتبار سے باپ ہو اور روحانی اعتبار سے بیٹا ہو میں اس کی مثال دیتا ہوں از واجہ نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مومن ہے اعلیٰ درجے کے مان والے ہیں اور حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہیں امت کی ماں ہیں امت کی ماں ہے تو صدیق کی ماں نہیں ہے بولو وہ بھی تو ان کا بیٹا ہے ابو بکر صدیق جسمانی اعتبار سے عائشہ کے باپ ہیں روحانی اعتبار سے عائشہ کے بیٹے ہیں ہر عمر بن خطاب رضی اللہ جسمانی اعتبار سے حضرت افشا کے باپ ہیں اور روحانی اعتبار سے افشا کے بیٹے ہیں جو امہات ام ہیں اور یہ مومنین ہیں جیسی مثال موجود ہے جسمانی اعتبار سے باپ ہوگا روحانی اعتبار سے حرف آدم جسمانی اعتبار سے ہمارے پیغمبر کے باپ ہیں اور روحانی اعتبار سے اولاد ہیں اس لیے باپ بھی ہیں اولاد بھی ہیں, اولاد بھی ہیں فلا اشکال کوئی اشکال ہی نہیں ہے کوئی شبہ ہی نہیں ہے ان کی باتیں بھی ٹھیک ہیں ہماری باتیں بھی ٹھیک ہیں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تصاف چلو تحزر الحال کچھ سمجھ آ نہیں سوکھ سمجھ آنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا یہ جی کتاب کتنی اہم ہے میں کل ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ سچی بات تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ دورہ تحقیق المسائل ہو ایک کتاب کا اضافہ ہے اس دفعہ تو نہیں ہو رہی مشکل ہے ان کو المحنت بھی پڑھائیں ان کو تحزیر الناس بھی پڑھائیں اور اس کے بعد ان کو عقیدۂ کہاویہ بھی پڑھائیں عقیدہ کہاویہ اور اصل عقیدہ صحاویت کا مذائقہ جو پڑھ کے آتے ہیں میں میری خواہش ہوتی ہے ساتزائیں اب یہ عام بندہ نہیں سمجھتا جب آئے تو پھر آنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے میری خواہش کیوں ہے اب جب یہ منطبی بحثیں چلیں گی نہوی بحثیں چلیں گی تو طالب علم کی عقل سے اوپر چلی جائیں گی استاد کی رفت کرنا آسان ہوگا تو مزہ تب آتا ہے جب علماء بیٹھے میں کئی بار کہتا ہوں عوام ہونا آدمی بیان کرتا ہے لیکن مزہ کم آتا ہے طلبہ ہوں پھر مزہ بڑھ جاتا ہے اور علما ہوں پھر مزہ اور بڑھتا ہے پھر میں اصطلاحات کو بیان کرتا ہے اصطلاح کی تشریحات نہیں کرتا چلتا جاتا ہے ورنہ اصطلاحات کی تشریح کرو کرو کرو پھر جو لطف آتا اصطلاح بغیر تشریح کے وہ اصطلاح کی تشریح کے تھا تو مزہ نہیں آتا اللہ ہم سب کو تو فیصل فرمائے